السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی اللہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری سودری ویسرلی امری وحل العقدم السانی یہ ہاسٹل کی طالبات روم نمبر ٹین نے لکھا ہے کل کے لیکچر جو کہ کفن کے بارے میں تھا سن کر ہم روم والی لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم روم میں بھی کفن باندھنے کا ڈیمو کریں اس مقصد کے لیے ہماری ایک روم میٹ نے خود کو میت کے طور پہ پیش کیا ہم لوگوں نے روم ہی کی تین بیڈ شیٹس اتار کر صاف ستھرے رگ پر بتائے گئے طریقے کے مطابق بچھائیں نیچے تین چھوٹے دوپٹے بچھائے یعنی پٹیوں کے لیے ہمارے روم کی ایک لڑکی کو کفن پہنانے کا مصنون طریقہ آتا تھا اس نے ہم سب کی رہنمائی کی اس طریقے پر ہم نے اس کی پریکٹس کی اور سیکھنے کا بہترین موقع ملا اور یوں ہم نے کلاس میں پڑھا جانے والا سبق پریکٹیکل کر کے دکھایا سب لڑکیاں خوش تھی اور ساتھ ہی کہ سب کے دلوں میں موت کی تیاری کا جذبہ جاگا لڑکیاں دل ہی دل میں اس دن کو یاد کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی اور پھر یہ کہ کسی نے کہا کہ رات کو ہم سو نہیں پائیں گے مگر خود ہی ایک دوسرے کو تسلیم بھی دی ایک لڑکی تو ڈر کے مارے روم سے ہی باہر چلی گئی دنیا میں تو روم سے باہر جا سکتے قبر سے کیا جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں تو عقلمندی یہ کہ پھر اس کی تیاری کر لی جائے کہ وہ ہمارے لیے اتنی خوبصورت بن جائے کہ ہمارے دنیا کے روم سے بھی زیادہ اچھی جگہ ہو تاکہ وہاں سے بھاگنے کی نہ سوچے سوچے بھی تو حاصل کچھ نہیں اب یہ کہ جو میت بنی تھی ان کو تاثرات لکھنے کا کہا تو انہوں نے کیا لکھا ہے وہ کہتی ہے کہ کل میں نے میت کا ڈیمو پیش کیا جب میری روم میٹ زمین پر چادریں بچھا رہی تھی کفن کے طور پر تو مجھے واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ڈیتھ ہو چکی ہے اور میری روح اس وقت بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی جب مجھے زمین پہ لٹایا گیا اور مجھے چادروں میں لپیٹنا شروع کیا تو میں کیا بتاؤں کہ میری فیلنگز کیا تھیں میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اگر اسی لمحے روح قبض ہو جائے تو میرے نام امال میں کیا ہے اصل سوچنے کی بات بھی یہی ہے ایسا جس سے میری بخشش ہو جائے میں نے اپنی پوری زندگی کی فلم اپنے ذہن میں چلائی لیکن افسوس مجھے کوئی ایسا خاص عمل نہ ملا جو میری بخشش کا سبب بن سکے میں نے سوچا دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے تو مجھے صرف ڈیڑھ ماہ ہو رہے ہیں. اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ اس سے پہلے بھی تو میں نے تمہیں پچیس چھبیس سالہ زندگی دی ہی اس میں کیا کیا تو میرے پاس کوئی جواب نہ تھا مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں بتا نہیں سکتی میرے ہاتھ پاؤں یخ ٹھنڈے ہو گئے بہت دیر تک نارمل نہیں ہوئی میں بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی میں نے ساری زندگی کیا, کیا؟ اسی لمحے میں, میں نے سوچا جو گزر گیا سو ہو گزر گیا اب مجھے لمحوں میں جینا ہے مجھے ایک ایک سیکنڈ کو کیش کرنا ہے میں گزرے وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی ہاں ابھی میرے پاس جو زندگی باقی ہے اپنے حال اور مستقبل کو تو بہتر بنا سکتی ہوں ابھی تو میں نے صرف ڈیمو پیش کیا تو میرے اندر اتنا چینج آیا اگر ہم ہر وقت موت کو یاد رکھے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال بہتر نہ ہو ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر کوشش کریں تو کوشش شرط ہے اور پھر واقعی ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے بخش دے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے جو بھی کل بتایا گیا اس کو ماشاءاللہ کسی نے بہت اچھی طرح ڈرا کر کے بھی اور اس کے پوائنٹس لکھ کر یہاں پیش کیے ہیں اللہ خیرن میرا دل یہی چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ اگر تصویری شکل میں ساتھ آ جائے اور ساتھ ترتیب بار طریقہ آ جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے گی اور اس کو ہم جو کفن کا پیک ہے اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں انہوں نے اس کا سائز بھی لکھ دیا ہے اجزاء میں تین بڑی چھ میٹر کی سفید چادریں اس کا عرض بھی لکھنا چاہیے کیونکہ ایک سنگل بیڈ شیٹ ہوتی ہے اور ایک ڈبل ہوتی ہے تو یہ ڈبل کے برابر ہے تقریبا تین سفید ہی کپڑے کی کٹی ہوئی لمبی پٹیاں پٹیاں تین بھی ہو سکتی ہیں اور اگر جیسے بازوقت میت بلکی ہوتی تو اس میں یعنی پانچ تک بھی ہو سکتی ہیں پٹیوں کی تعداد کو نہیں وہ سہولت کے لیے صرف ریپنگ کے لیے ان پٹیوں میں سے ایک لمبی ہوگی اور دوسری چھوٹی ہوں گی کیونکہ چھوٹی والی جو پاؤں اور سر کی طرف اور جو لمبی والی ہے وہ درمیان میں پھر انہوں نے طریقہ لکھا ہے پوائنٹ وائز اس کو مزید اور بھی لینگویج کے حساب سے اور ڈرائنگ کے حساب سے امپروو کیا جا سکتا ہے لیکن ایفرٹ بہت اچھی ہے جزاکم اللہ ملا خیرن اور پھر اس کا ایک چھوٹا سا پیمپلٹ بھی بن جائے تحریری طور پہ تو لکھا ہوتا ہے سب کچھ لیکن ساتھ ڈیمو بھی ہو تو اس میں سہولت ہو جاتی ورنہ کنفیوژن ہوتی اس کی ٹیسٹنگ کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہ لکھ کے پھر کسی ایسے شخص کو جو اس کلاس میں حاضر نہ ہو جس نے کتاب نہ پڑھی اس کو دے کے اچھا اس کے مطابق کر کے دکھاؤ اگر وہ کر سکے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی تحریر درست ہے اور اگر وہ کر نہیں پا رہا آپ کی بات پڑھ کے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں جان کوئی نہیں ٹھیک ہے تو جب بھی کچھ لکھیں اس شخص کے لیے جو آپ کے سامنے نہیں کیونکہ تحریر تو ہر کوئی پڑھتا ہے نا گفتگو تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہوتے ہیں لیکن تحریر تو آپ کے سامنے والے نہیں ضروری کہ پڑے کوئی بھی پڑھے گا جب وہ پڑھے گا تو ایسی تحریر ہو کہ جو آپ سے کچھ بھی پوچھے بغیر وہ خود سمجھ جائے اس کو ٹھیک ہے اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہ پڑے تو ہمیشہ سادہ آسان اور چھوٹا لکھنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں فلاوری لینگویج بڑی بڑی, بڑی باتیں اور اس قسم کی تحریریں کہ جو صرف اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے وہ پھر علم اور عمل دونوں میں فائدہ نہیں دیتی لکھتی 36 یا 37 سال پہلے ہم ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف گئے اس زمانے میں میں نے نیا نیا گاؤن پہننا شروع کیا تھا اس لیے وہاں جا کر گاؤن تو گھر میں رکھا اور سیر کرنے نکل گئے یہاں کون دیکھ رہا ہے راستے میں گاڑی کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ کسی کے بچنے کی امید نہ تھی اس وقت ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ اگر میں مر گئی تو گھر میں لوگوں کو میرا گاؤن ملے گا اور کس قدر شرمندگی ہوگی گاؤن اتارنے پر لیکن کلمہ پڑھنے کا خیال ہے ایک دفعہ بھی نہ آیا آج پینتیس سال بعد اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے بہت توبہ کی کہ ہمیں صحیح وقت پر درست بات کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ اسلام پر کلمہ پڑھتے ہوئے ہو اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے کل کے لیسن سے متعلق چند باتیں اور اور اس کے بعد ان اگلے حصے پہ گے جہاں آپ کو سنت سے متعلق بہت سی چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہاں چند بدتوں کا ذکر کرنا بھی ساتھ ساتھ مناسب ہوگا تاکہ اگر آپ ایسے کاموں کو دیکھیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور آپ اس سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی روک سکیں مثلا جب کسی کی موت واقع ہو جائے تو عام طور پر لوگ میت کد گرد, گرد بیٹھ کر بلند آواز سے نوحہ کرنے لگتے ہیں چیخنے چلانے لگتے ہیں اور ایک ہجوم کر دیتے ہیں اور شور ہنگامہ کرتے ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے جب تک میت گھر میں ہو چودہ بار بکرا پڑھنا وہ کہتے نا ڈھائی سپارے سنا ہے آپ نے, کس نے سنے میں ڈھائی سپارے بستر اللہ اس کا مطلب ہے کہ اتنی کامن ہے یہ بدعت ڈھائی پاروں والی اور ڈھائی سپارے سے, سے مراد کیا ہے سورت البقرا سورت البقرا ڈھائی سپاروں کی تو اس اس وقت لوگ کیا کرتے کہ وہ اس کو پڑھنا شروع دیتے اور بعض لوگ تو ایک ہی دفعہ اور بعض چودہ دفعہ اور کہتے کہ یہ میت کی راہداری کے لیے تاکہ اس کا راستہ آسان ہو آگے اس کو ساتھ دینا ہے یہ سامان جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ساتھ زادے راہ دیتے ہیں نا تو میت نے خود پڑھا یا نہیں لیکن پیچھے والے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھ کے پکڑا دے ساتھ لیتے جاؤ جیسے بچے اسکول جاتے ہوئے ناشتہ نہیں کرتے نا تو امی کیا کرتی ہیں لنچ باکس میں ڈال کے ساتھ بیگ میں گھسا دیتی ہیں کہ یہ کھا لینا وہاں پر تو مرنے والے کے ساتھ بھی ہم ایسی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو پڑھ کے خود اسے پکڑا دیتے اس کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ملے اس چیز سے بھی بچنا ہے پھر اسی طرح میت کی چارپائی کے نیچے سرہانے کی طرف کچے چاول یا گندم رکھنا اور دفنانے کے بعد اسے خیرات کر دینا اس کی کوئی حقیقت نہیں نہ صحیح حدیث نہ ضعیف ہے کچھ بھی نہیں بیوی بی کے فوت ہونے پر خامند کے لیے بیوی بی کو غیر محرم قرار دے دینا اسی طرح خامند کے فوت ہونے پر بیوی بی کو میت کے پاس نہ آنے دینا اور نہ ہی دیکھنے دینا چاہے وہ ساری دنیا کو دیکھتے رہے میاں کو نہ دیکھے اب میت کے ناخن اور بال کاٹنا اس میں کوئی دلیل نہیں میت کے پاس قرآن پڑھنا ٹھیک ہے اگر آپ روٹین میں پڑھ رہے بیٹھتے ہیں مثلا ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں یا کہیں بھی فارغ اس روز مجھے شناختی کارڈ کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو میں جب اس ایریا میں داخل ہوئی مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ پورے کراؤڈ میں ایک لڑکی حجاب میں بیٹھی بھی اپنا کوئی لہسن دوہرا رہی تھی میں تو خیران بند کر کے نکل گئی کیونکہ مجھے پھر یہ ڈر ہوتا کہ راستے میں لوگ گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ بات چیت شروع ہو جاتی تو مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوتی کہ مرد حضرات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ میرے لیے بلکہ آپس میں بھی سڑکوں پہ گلے نہ ملیں اٹس ناٹ اے ویری گڈ سین ٹھیک ہے نا ہاتھ ملائیں اشارے سے سلام کریں زبان سے بول کے سلام کریں لیکن جہاں نان محرم کھڑے ہوں وہاں پر کمپوز رہیں اپنی حرکتوں پر غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہو کہ کیا کر رہے ہیں یعنی کہ ہماری ذات بطور داحی کے دین کی طرف بلانے والوں کے یہ دین پڑھنے والوں کے ہر حرکت ہماری دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتی لیکن جو سین تھا وہ اتنا دل خوش کرنے والا تھا اور اس نے ماشاء جتنی دیر وہ بیٹھی رہی وہ اس کو دہراتی رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی کتنا اچھا وقت کا استعمال ہے کیونکہ اتنے کراؤڈ میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کی باری آئے گی تو آپ کے آگے جائیں گے نا تو آپ کو وقت گزارنا اور لوگ کو اس طرح پریشان بیٹھا کو اس طرح بیٹھا کو کھڑا ہے کو کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اس پورے ہنگامے میں تو میں نے کہا حشر کے دن بھی تو یہی ہوگا نا اس پورے ہنگامے میں صرف وہ لوگ جنہوں نے یہ زندگی عقلمندی کے ساتھ گزاری وہ وہاں بھی چمکتے نظر آئے لٹرلی مجھے یوں لگے جیسے اس لڑکی سے شوائیں کوئی پھوٹ رہی ہیں عجیب سا فیلنگ تھی دیکھ کر تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ عمل کریں یا نہ کریں لیکن یہ عمل ان کے لیے ہجت ہے اسی طرح اگر کہیں بھی آپ کی عادت ہے کہ آپ فوراً قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے تو میت کے پاس بھی پڑھنے میں حرج نہیں لیکن اگر آپ اسپیشلی میت کو ثباب پہنچانے کے لیے اس موقع کی مناسبت سے قرآن بس پڑھ رہے ہیں حالانکہ کے صبح آپ نے اپنا جو دن کا پڑھنا تھا وہ پڑھا ہی نہیں تو یہ درست نہیں پھر اسی طرح مردوں پر صورت یاسین خاص طور پر پڑھنا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں اس بارے میں بھی کوئی حدیث نہیں جو صحیح ہو ایک ضعیف ہے اور ایک موضوع ہے پھر میت کو قبلہ رخ کرنا گھر میں ہی یہ بھی درست نہیں زورا بن عبد الرحمن کہتے کہ بن مسیب جو ہیں ان کی حالت مرض میں موجود تھے اس وقت ان کے پاس ابو سلمہ بن عبد الرحمان بھی تھے اچانک سعید پر غشی تاری ہو گئی بے ہوش ہو گئے ابو سلمہ کے کہنے پر ان کا بستر قبلہ رو کر دیا گیا جب فاقہ ہوا تو پوچھا کیا آپ لوگوں نے میرا بستر پھیرا ہے انہوں نے کہا جی ہاں ابو سعید نے ابو سلمہ کی طرف دیکھا اور کہا میرا خیال تم نے کروایا ابو سلمہ نے کہا ہاں میں نے ہی کہا تھا سعید نے اپنا بستر پہلے ہی کی طرح کر دینے کا حکم دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مرنے لگوں تو میرے بستر کا منہ قبل کی طرف کرو اسی طرح غسل سے متعلق چند باتیں بدعات میں شمار ہوتی ہیں مثلا غسل کے وقت دعائیں پڑھنا اونچی اونچی یا نعتیں یا کوئی شعر پڑنا اگر آپ روٹین میں اپنے دل میں ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن خاص طور پر یہ سمجھنا کہ اس وقت کرنا ضروری ہے تو یہ بدعت میں شمار ہوتا ہے یا میت کو دو بار غسل دینا اس پہ کل بھی بات ہوئی تھی اسی طرح کسی خاص علاقے یا جگہ کی مٹی کو متبرک سمجھ کر اسے غسل کے وقت استعمال کرنا یہ بھی بدت ہے پھر کفن پر آیات اور پاکیزہ کلمات لکھنا یا ان کو کاغذ پر کپڑے پر لکھ کر میت کے سینے پر رکھنا یا پھر خانہ کعبہ کے جو غلاف ہیں اس کے دھاگے جو ہے وہ آنکھوں پہ رکھنا یا کفن کے اوپر چھڑکنا ان کا پانی یا کچھ اور زمزم کا پانی یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے یا کفن آب زمزم میں بھگو کے رکھنا اسی طرح میت دلہن یا دلہا ہو یا ان کریب شادی ہونے والی تھی تو کفن کی بجائے شادی کے لباس میں سہرہ باندھ کے دفنانا یا پھول ڈال کے گلے میں یا کوئی اور میک اپ وغیرہ کر کے بعض لوگ تو پورا اس وقت زیور بھی پہنا کے ایک دفعہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں کیا اس سے متعلق اور آپ کو کوئی رسم معلوم ہے جو آپ کے علاقے میں ہوتی ہو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے جی ہاں یعنی کسی نے اپنے من میں پہ وسیعت کی کہ ان کے فوت ہونے پر مہندی کا فنکشن کیا جن سب لوگ مہندی بیٹھ کے لگائیں آپ الگ جاتی ہیں وہاں سے نا میرے جیٹ کی ڈیتھ ہوگی مجھے وہاں سے نا بیس سپارے ان کے لیے بخشوا دیں تو میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے نا تو انہوں نے کہا کہ کسی نے پڑھ کے رکھے ہوئے ہو نا تو وہ ان کو میں ان کا نام بتاتی ہوں تو وہ ان کو دے دیں تو میں نے کہا نہیں nah, الداء میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا نا تو کہتی کہ نہیں nah, کچھ تو ہوتا ہوگا نا تو آپ کسی سے ریکویسٹ کر دیں میں نے کہا نہیں nah, ایسا نہیں ہوتا نہ میں خود کر سکتی ہوں آپ اور آپ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے آپ. تو کہتی نہیں nah, وہ اصل میں بزرگ خواتین کہہ رہی ہیں تو میں نے کہا ان کو سمجھائیں کہتی وہ نہیں سمجھتی نا میں کیا کروں تو میں نے کہا پھر آپ ان سے کہیں وہ دے دیں وہ <laughs> اپنے دے کر جائیں <laughs> میری ممانی کی ڈیتھ ہوئی تو ماما نے اس طرح مسنون طریقے سے غسل دیا مطلب نارمل اس طرح کر کے رکھ دیا اس کے بعد جب میری ماما کی خالہ کی بیٹی تھی نا تو وہ اتنا ماما سے غصے ہوگئے کہ تم نے کلولہ والی چادر اور وہ پھول نہیں ڈالے اور اس وجہ سے اتنے عرصے وہ ان سے ناراض نہیں پھر جا کے منایا انہیں استاذ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیولی میرڈ لڑکی فوت ہو جائے یا کوئی میرڈ خاتون فوت ہو جائے تو اسے مہندی لگا کے چاہیے اس کے ہاتھوں میں مہندی ضرور لگی ہونی چاہیے مہندی کا حقدار مردہ ہے یا زندہ جی اور جب اکثر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پوری موویز وغیرہ بھی بناتے ہیں لوگ اور آپ سو رہے تو کوئی آپ کی مووی بنائے آپ کو کیسا لگے گا بتائیے ذرا صرف سوتے ہوئے فوت ہونے کے بعد کس قدر جاتی جی جی بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حاملہ فوت ہو تو اس کی جب میت لے جاتے تو پیچھے گندم پھینکتے جاتے ہیں گراتے جاتے ہیں چڑیا وغیرہ پاؤں میں آنے کے لیے پیچھے تو جنازے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور کیا کرتے عہد نامہ رکھا جاتا ہے دس از آلسو بدا بعض لوگ ماتھے پہ کلمہ لکھتے ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں جی بعض لوگ میت کے ارد گرد بال کھول کے چکر لگاتے ہیں یہ بھی بدعت ہے جی غسل مکمل ہونے کے بعد میت کی ساری بیٹیاں بیٹیا آ کے ایک ایک مگ پانی بہاتے ہیں شاید انگلی کٹا کے شہیدوں میں شریک ہوتے ہیں نہ زندگی میں پوچھا نہ میت کو غسل دیا اور اب آگے کب بہانے میت کی آنکھوں میں سرما لگانا پوئٹری کے فارم میں ایک شخص بولتا ہے اور باقی چپ ہو سنتے ہیں اور دوبارہ سارے وہ ریپیٹ کرنے لگتے ہیں انٹرنیٹ سے دوسرے کنٹریز میں دکھاتے ہیں اس کو قرآن کو بھی ساتھ دفناتے ہیں اب یہی کسر رہ گئی تھی ایک کہ دفن کر دے یہ سوچنا کہ میت کو تکلیف ہوگی اگر کوئی اس کے اوپر رو رہا اور اس کے آنسو اس پہ گر جائے قرآن کے پارے مختلف رشتے داروں میں بانٹ دینا بس زبردستی ان پہ ڈال دینا کہ یہ پڑھ کے دے دو نان حلوہ قبرستان لے جاتے ہیں پھر تدفین کے بعد اسے تقسیم کرتے ہیں سزا میری طرف سے ہوتا ہے جب کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے کان میں آزان دیتے ہیں ضرور تو کلمہ پڑھنا چاہیے نہ کہ اذان دینی چاہیے اب دیکھیں یہ خود ساخت بات ہے نا اچھا ان باتوں کو کیوں نہیں کرنا چاہیے اور یہ بدت کیوں ہیں اس لیے کہ یہ ہم نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں عبادت سمجھ کے کرتے ہیں نمبر دو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوزب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ازان دینا بھول گئی تھی میت کو اور ہم شروع کر لیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے تو دین وہی ہے جو ہمیں بتا دیا گیا اور جو کر دیا گیا اس لیے جو کرنے کا کام تو آپ کو بتا دیا گیا اور جو نہیں بتایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ساختہ چیزیں کہتے کہ تدفین کے بعد جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کو پیسے دیے جاتے ہیں چاہے وہ غریب دے سکے یا نہ دے سکے بازوقت قرضہ لے کر آنے والوں کو پیسے دیتے ہیں شاید ان کا کرایہ دیتے ہوں گے کہ بھائی جی دفن کے بعد کھڑے ہو کر قبر پر میت کو سوال جواب قبر میں جو ہو رہے ہیں اس کا جواب بتانا نقل کرانا پیپر جی یعنی مولوی صاحب کو اس کام پر متعین کرنا کہ جب سب چلے جائیں تو وہ میت کی قبر کے گر چکر لگا کر سورت البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑے وہ گھر والوں نے تو چودہ دفعہ پڑھ کے دے دی تھی اب آخری کام ان کا رہ گیا چلیے یہ ایکسرسائز کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں اس کی کیا اوریجن اس پر اپنا وقت اور مال اور انرجی کیوں لگا رہے یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم اصل مقصد بھول گئے اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے سوال جواب یاد کرنے کی کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا کیونکہ وہ مولوی صاحب آ جائیں گے اور وہ اوپر سے بولیں گے اور میں اندر سے کے جلدی سے رشتے کو جواب دے دوں گی تو اس کام کے لیے وقت نکالنا کہ اب میں بیٹھ کے پڑھوں اور سمجھوں اور اس کی تیاری کروں اور اس ایگزام کو پاس کرنے کے لیے فکر کروں یہ میرا کام نہیں ہے یہ مولوی صاحب ہے جب ہر کام قرآن ہمارے کسی نے پڑھ دعائیں ہمارے لیے کوئی کر دے صدقہ کا کوئی اور کر دے اور قبر کے سوال جواب کو اور حل کرا دے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہمارے حصے کا کیا کام رہ گیا ابھی تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پیٹنے اچھا پیٹنے والی بلاتے ہیں جس اچھا رویا جاتا ہے نا اس کا بھی مقابلہ جیسے شادی پہ جتنا اچھا گایا جاتا ہے تو ماتم پہ بھی جتنا اچھا کو رولے اتنا ہی بہتر قصیدہ بردا شریف پڑھتے ہوئے ان کو دفنایا کہیں گے یہ گارنٹی ہے کس حدیث میں لکھا ہوا یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن دوس... وہ ان کا عقیدہ ایک غلط عقیدہ عقیدے کی بنیاد تو قرآن سنت ہونی چاہیے نا? سمپل سی بات ہے جو چیزیں بعد میں آئی ہیں قصیدہ اگر بعد میں لکھا گیا تو دین کا حصہ تو نہیں بن سکتا چلیے اب ہم آگے چلتے تلقیر کلمہ کب کرواتے مرتے وقت اللہ ہدایت دے سب کو یہ تو زندگی میں کرنے کا کام تھا بھائی جو زندہ ان کے پیچھے لگ جائیں وہ مر گیا وہ تو اپنا لے گیا جو لے گیا اب اس کو تلقین کر رہے ہیں جو قبر میں پڑا ہے اس کو کرے زندہ ہے ہے فکر کریں گڑے میں پھینکنے والوں کو تو خطاب کیا تھا یہ تو ہمیں دلیل ملتی ہے لیکن کس صحابی کی قبر پر کھڑے ہو کے آپ نے تلقین کلمہ کی تھی کوئی اس کی بھی دلیل ہے اس کو کوئی دلیل نہیں دیکھے کہ ساری آبادی مل کے اس قبرستان کے لیے کوئی یا چوکیدار رکھ لے یا کچھ بھی کرے پھر اس کا حل کیا ہے خدا کا خوف دلایا جائے ان لوگوں کو سخت سزا دی جائے عبرت ناک سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ نصیحت پکڑے ہم ڈاکیومنٹری دکھا دیتے ہیں لیکن انجام تک نہیں پہنچاتے کہ دوسرے عبرت پکڑے لاہور والو وہ کہتے ہیں کہ سورت ملک پتھروں پہ پڑھ کے وہ قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں وہ پڑھیں گے تو تب فائدہ ہوگا ٹھیک ہاں یہ بہت اچھا کیا انہوں نے پوچھ لیا جزاکم اللہ خیرن کل کی کلاس میں چند باتیں کلیئر نہیں ہوئی پلیز دوبارہ بتا دیں میت کو وضو کرواتے وقت پورا وضو نہیں کرواتے بلکہ غسل مسنون تک صرف چہرہ دھویا جا کر نہیں پورا وضو کرواتے ٹھیک ہے میرے سے شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی میت کو جب آغاز کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے پہلا کام سہارا دے کے بٹھائیں گے پیٹ صاف کریں گے استنجا کریں گے جب تک کہ وہ اچھی طرح صاف ہو جائے وہ گلبز اتار دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے مصنون وضو کہاں سے شروع کریں گے دائیں جانب سے ہاتھ پھر اس کے بعد کلی کلی کی جگہ کیا کریں گے روئی سے صاف پھر کیا ناک پھر اس کے بعد چہرہ چہرے کے اوپر بھی ہاتھ سے پانی پھیر دیں گے یا تھوڑا تھوڑا چلو پانی لے کے وضو کروا دیں گے ٹھیک پھر پہلے سر دھویا جائے گا یہ یعنی کہ وضو کرانے کے بعد پہلا کام سر دھونا ہوگا پھر بازو اسی طرح بالوں میں ہاتھ پیر کے مسا کر کے پاؤں دھو کے وزو جیسے مسنون وضو ہوتا ہے کروا کے اس کے بعد پھر واشنگ رائٹ سائڈ سے شروع کریں گے کندھے سے لے کے ہاتھ سے لے کے پاؤں تک دوبارہ ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر پورا کر لیں گے تین دفعہ ٹھیک ہے استنجا وضو سر دھونا پھر رائٹ سائڈ دھونا پھر لیفٹ سائڈ دھونا تین بار یا پانچ بار یا سات بار آخری بار کافور ڈال کر اور پہلی دفعہ پہلی تین دفعہ بیری کے پتے نہ کہیں سے ملے کچھ ملک ایسے جہاں بیری اگتی بھی نہیں اور وہاں ایکسپورٹ امپورٹ بھی نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں صابن سے دھو لینا کافی ہو جائے گا ठीक? نمبر دو ہر بار پانی ڈالتے وقت وزو کرائیں گے یا صرف ایک ہی بار شروع میں صرف ایک ہی بار شروع میں وضو کرا گے ہر دفعہ پانی ڈالتے ہوئے نہیں کریں گڈ کوشچن تیسرا غسل کا طریقہ بار دوبارہ دوہرا کل آدھا آدھا سونا درمیان میں احادیث بھی تھی تو ایک ہی اسٹریٹ بتا دیں میرا خیال ہو گیا واضح نمبر چار اگر میت کو حدث سے اکبر حیض جنابت ہو اور وہ غسل سے قبل وفات پائے تو اس کے غسل کا بھی یہی طریقہ ہوگا بالکل یہی ہوگا کیونکہ غسل جنابت کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے کیا کیا جاتا کیا جاتا حضرت فاطمہ کے بارے میں انہوں نے وسیعت کی تھی کہ ان کو رات میں دفن کیا جائے رات میں دفن کرنا کیوں ناپسندیدہ ایسا عورت کے پردے کے لیے کیا جاتا ہے. اصل میں جب حدیث سے پتا چل گیا کہ پسندیدہ نہیں ہے رات کو دفن کرنا تو بس ٹھیک ہے حضرت فاطمہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے مجھے اس کی पता نہیں پتا کہ یہ بات مشہور ہے یا پھر حقیقت ہے رائٹ جزاک خیر کسی لکھا ہے کہ آپ نے غسل اور کفن کے اسکیچ بنانے کو کہا تھا مجھے انٹرنیٹ سے امیجز مل گئے ہیں ایک اینیمیٹڈ مووی کی شکل میں اس کے اسٹل امیج میں بدل دیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے دیا ہے اس کی ایک پریزنٹیشن بنا کے کسی وقت دوبارہ آپ کو سامنے دکھا دیں کیونکہ اور کلیئر ہو جائے گا اگر کوئی بھی اس وقت میں بھی کسی کو نیند آ رہی ہو یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا اور مس ہو گئی کوئی چیز کنفیوژن ہو گئی بیچ میں بہت سی باتیں ہو گئی تو سمجھ میں آ جائے آگے چلے جب میت کو اس کا آخری لباس پہنا دیا جاتا ہے نہلا دھلا کے تیار کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے ایک رخصتی شادی کے وقت ہوتی ہے اور ایک رخصتی موت کے وقت ہوتی ہم اپنا جائزہ لیں کہ ان دونوں میں سے کس کا خیال زیادہ آتا ہے یا کس کی یادیں اور کس کی میموریز ہمارے ذہن میں زیادہ گردش کرتی شادی کی شادی کا مرحلہ تو معلوم نہیں آئے یا نہ آئے اس رخصتی کے موقع پر کیا ہوگا کیا نہیں لیکن موت کے بعد کی رخصتی ایسی رخصتی جس سے کسی کو بھی فرار نہیں جو کسی سے بھی مس نہیں ہو سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا اس نے مقصد پورا کیا یا نہیں کیا پھر ایک وقت آ گیا کہ اب وہ اپنے رب کی طرف واپس جا رہا ہے جہاں اس کا حساب ہوگا زندگی کے گزرے ہوئے لمحات میں سے ایک ایک لمحے کا اس کے علم کا اس کے مال و دولت کا اس کی زندگی خصوصاً جوانی کا کہ کن کاموں میں گزاری اس کے سارے مشاغل جو شخص اس دن کی تیاری کرتا ہے اور خوشی کے ساتھ کرتا ہے اس مرحلے کے بعد اللہ سے ملاقات ہے تو اللہ سبحانہ و بھی اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور یوں یہ مشکل ترین کٹھن ترین سفر خوشگوار سفر بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتا تو جس شخص نے اللہ کی ملاقات کو یاد رکھا اس ملاقات کو مقصد زندگی بنا لیا اب وہ کامیاب ہو کر نفس سے کے ساتھ واپس جا رہا ہے مشن کمپلیٹڈ دنیا میں جو کرنا چاہتا تھا اس نے کر لیا اس نے اپنی زندگی صحت جوانی علم مال کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان سب کو آخرت ہی تیاری میں لگا دیا اب یہ دن اس کے لیے الفوز العظیم کا دن ہے کامیابی کا دن ہے اس کے برعکس وہ شخص جو دنیاوی رونقوں جاہو جلال شان و شوقت کے پیچھے بھاگتا رہا دنیا ہی کو بہتر بنانے اور اس کے انتظامات کی فکر میں رہا اور اسے دنیا کے مشاغل نے اتنا سوچنے کا وقت ہی نہ دیا کہ یہاں سے جانا بھی کبھی اور آخری سفر کی تیاری کرنے کا سوچا ہی نہیں تو ایسے شخص کے لیے یہ دن سخت حسرت کا دن ہوگا یوم الحسرہ کیونکہ مرنے کے بعد انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے ہاتھ آہستہ لگاؤ یا سخت لگاؤ نرمی سے معاملہ کرو یا نہیں کسی قسم کا کوئی ریاکشن ظاہر نہیں کرتا آج اس کی آزادی چھن چکی ہے آج اس کی مرضی باقی نہیں رہی آج لوگ اس سے جو چاہیں سلوک کرے جیسے چاہیں غسل دیں جیسے چاہیں اس کے لیے دعا کریں اور معاملہ کریں اور جیسے چاہیں اس کے لیے قبر کھو دیں جس جگہ چاہے قبر بنائیں اور پھر فرشتے آئیں تو وہ جو جی چاہے کریں اب اس کی مرضی نہیں ہے اب جو اس کے سامنے انجام آنا ہے وہ اس کی مرضی کا نہیں آنا اب معاملہ دوسری طرف چلا گیا اب یہ بالکل بے بس یہی یوم الحسرت اس کی فکر کرنی چاہیے میت کو تیار کرنے کے بعد وہ لمحہ بہت جذباتی لمحہ ہوتا ہے اس وقت ہر شخص غمگین ہو جاتا ہے جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے جہاں ایک طرف غم ہے رنج ہے دکھ ہے تکلیف ہے وہاں دوسری طرف ہمارے صبر و ضبط کا بھی امتحان ہے کہ اب ہم کیا بولتے کیا کہتے کس طرح بہیو کرتے کیا ہم جانے والے کو دعاؤں کے تحفے سے رخصت کرتے یا اللہ سے شکوہ شکایت کر کے رخصت کرتے میت تو اپنے ساتھ عمل لے کے جا ہی رہی ہے جو بھی اس نے کمایا آج اسی کے ساتھ ہے آپ اسے کچھ نہیں دے سکتے اب سوائے دعاؤں کے اس وقت تو دعاؤں کی محتاج ہے تو بجائے نوہے پڑنے کے شکوے شکایتیں کرنے کے رونے دھونے کے چیخنے چلانے کے اور اپنی پریشانی کے کہ ہمارا کیا بنے گا کیونکہ بہت دفعہ ہم میت کے لیے نہیں روتے اپنے لیے رو رہے ہوتے ہیں انتہائی سلفشنس میرا کیا بنے گا تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو اب میں کیا کروں گی گویا جانے والا ہی رازق تھا اور جانے والا ہی مالک تھا وہ تو ایک وقت نے رکھا تھا لیکن اصل سہارا تو اللہ ہے اصل رازق تو اللہ ہے اس لیے کبھی بھی انسان اپنے اس دن کو نہ بھولے اور اگر کوئی اور جا رہا ہو تو اس وقت دعا دینا نہ بھولے اور صبر و برداشت کو نہ بھولے تو آج ہم جنازے سے متعلق کچھ چیزیں پڑھیں گے جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنازہ اٹھانے میں دیر نہ کریں غیر ضروری تاخیر نہ کریں دنیا بھر سے لوگوں کی آمد کے انتظار میں میت کو اذیت مت دیں سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے جلد آگے بڑھاؤ اور اگر وہ اس کے برعکس ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنے کندھوں سے جلدی اتار ڈالو یعنی یا تو میت نیک ہے تو جلدی جائے کہ اپنا اچھا انجام دیکھے اسے اس گھر میں اب کیا کرنا اس کی کوئی دلچسپی نہیں آ اور اگر بری چیز ہے وہ تو تم نے کیوں رکھا ہوا اس کو لے جاؤ یہاں سے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو اور اگر میت گناگار ہے تو گھر والوں سے کہتی ہے افسوس, مجھے کہاں لیے جا رہے ہو اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن لیں تو بے ہو جائیں انسان کیوں نہیں سن سکتے اگر واقعی وہ آواز فضا میں موجود ہے تو کیوں نہیں سن سکتے فریکوینسی <سؤال> کون <Frequency سؤال> سی ہے ٹوینٹی سے لے کر 20, <سؤال> <سؤال> لیں کتنے ڈیسیبلز تک سن سکتے ٹوینٹی فائیو ہرٹ سے ٹوینٹی تھاؤزینڈ ہرٹس تک ہم سن سکتے ہیں جو آواز اس سے اوپر ہوگی وہ ہم نہیں سن سکتے ہیں یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے ورنہ ہم زندہ نہ رہ سکتے ہیں بلو جب کیلیفورنیا کے پاس سے بولتی ہے تو جاپان کے پاس آواز اس کی بغیر کسی واسطے کی سنی جاتی ڈائریکٹ انسان کے پاس کوئی ایسی پاورفل مشین نہیں اب بھی ہم مختلف ذرائع سے اس کو آگے پہنچاتے ہیں تو انسان نہیں سن سکتا لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے جلدی لے چلو اور اگر میت گناہ ہے تو گھر والوں سے کہتی ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن لیں تو بے ہو جائیں دفنا نہ سکے پھر جنازے کی رفتار کیا ہو اس بارے میں کتاب میں جو حدیث ہے ابن مصود کی یہ ضعیف ہے ایک اور حدیث ہے سنن نبی داود کی یہ صحیح ہے رحمان کہتے ہیں کہ ہم اسمان بن ابلاس کے جنازے میں شریک تھے اور ہم میت کو اٹھائے آہستہ آہستہ چل رہے تھے ابو بکرا رضی اللہ عنہ ہمیں پیچھے سے آ ملے انہوں نے اپنا کوڑا بلند کیا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور میت کو اٹھا کر درمیانی چال سے دوڑ رہے ہوتے تھے بھاگتے نہیں تھے بلکہ کیا درمیانی چال سے تیز چلتے تھے خواتین کا جنازہ لے جانے کی رفتار اطاب نبی رواح کہتے ہیں ہم لوگ صرف نامی ایک مقام پر ممنا رضی اللہ عنہ کے جنازے میں ابن عباس کے ساتھ موجود تھے ابن عباس فرمانے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بی ہیں جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو چارپائی کو تیزی سے حرکت نہ دینا نہ ہی اسے ہلانا اور آہستہ چلنا تو یہ ابن عباس نے اپنی رائے دی حضرت ممونا جو ان کی خالہ تھی ان کے جنازے کو اٹھاتے وقت جو اٹھانے والے تھے ان کو کندھا دینا اس میں جو حدیث ہے سنن ترمسی کی یہ ضعیف ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا اور کندھا دینا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے یہ ثابت نہیں ہے ہاں جنازے کے ساتھ جانا ویسے ایک ثواب کا کام ہے لیکن یہ کہنا جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جس نے تین بار جنازہ اٹھایا اس نے میت کا حق ادا کر دیا پھر جس قدر اسے زیادہ اٹھائے گا زیادہ ثواب کمائے گا حدیث صحیح نہیں ہے پھر ساتھ چلنا جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا تو وہ دو قرآ ثواب کے ساتھ واپس آیا اور ایک قراط کتنا ہوتا ہے اہد پہاڑ کی طرح اور جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے ہی آ گیا تو وہ ایک ثواب کے ساتھ آیا یعنی پہاڑوں جیسی نیکیاں کما کے انسان آتا ہے اگر میت کے دفنانے تک وہ ساتھ رہے برائے ابن آزم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا جنازوں کے ساتھ جانے کا بیمار کی عیادت کا دعوت قبول کرنے کا مظلوم کی مدد کرنے کا قسم پورا کرنے کا سلام کا جواب دینے کا اور چھینکنے والے کے لیے دعا کرنے کا ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی عیادت کرو جنازے کے ساتھ چلو یہ عمل تمہیں آخرت کو یاد کرائے گا یا آخرت یاد دلائے گا پھر پیدل اور سوار کا حکم پیدل جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتا ہے البتہ پیچھے چلنا افضل ہے اور سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے سمجھ گئے کیا کہا میں نے جنازا جا رہا ہے پیدل ہے کچھ لوگ کوئی آگے جا رہا ہے کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی پیچھے ساتھ سواریاں ویل چیئر ہے فور اگزامپل یا کوئی موٹر سائیکل یا سائیکل وہ پیچھے رہیں گے دائیں آگے نہیں جائیں گے ادب سکھا دیا گیا نا کیوں اس میں کیا ایک مت ہوگی کیوں منع کیا گیا دیکھیے کہ جو سوار ہوگا وہ تیزی سے آگے نکل جائے گا نا اب جو پیدل ہے وہ بھاگیں گے کو کیچ کے لیے یا پھر بازوں کا دائیں بائیں ہوتے ہیں نا تو کچھ اور لوگ آگے آ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کبھی ویل چیئر کی چوٹ یاد کریں جو آپ کو طواف کرتے ہوئے لگی تو یہ بات بہت جلدی سمجھ آ جائے گی کیونکہ وہ بیچ بیچ میں چل رہے ہوتے ہیں ادھر سے لوگ ہوتے ہیں ادھر سے وہ دھکا دے رہے ہوتے ہیں اس کی ٹانگ پہ لگتا ہے اس کے گھٹنے زخمی ہوتے تو اس لیے سوار جو ہے وہ سب پیچھے ہو جائے حضرت علی کہتے کہ جنازے کے پیچھے چلنا آگے چلنے سے اسی طرح افضل ہے جیسے فرض نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت تنہا پڑھنے والے پر ہے پیچھے چلنا زیادہ بہتر ہے صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ تھے تو آپ کو سواری پیش کی گئی مگر آپ نے سوار ہونے سے انکار کر دیا پھر جب واپس ہوئے اور سواری پیش کی گئی تو آپ سوار ہو گئے اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا تحقیق فرشتے چل رہے تھے تو مجھے لائق نہ تھا کہ وہ چل رہے ہوں اور میں سوار ہو جاؤں جب وہ چلے گئے تو میں سوار ہو گیا اس بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ جنازوں کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں کون سا کام آپ کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کون سا عمل ہوتا ہے جس کے کرتے وقت فرشتے ساتھ ہوتے ہیں اور کون سا عمل کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور جب اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں علم سیکھتے ہیں اور عیادت نیک کام کے لیے جب آپ نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نیک کاموں کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور فرشتے آپ کے ساتھ نکلتے ہیں فرشتہ جھنڈا لے کے پیچھے ہو جاتا ہے تو ان شاء اللہ جب آپ نیک کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوں گے اور جنازہ جا رہا ہوگا تو امید ہے کہ فرشتے ساتھ جائیں گے ان بس اچھے اچھے کام کرتے رہیں عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں یہ باتیں جو اوپر ہوئی سب مردوں کے لیے عورتوں کے کے ساتھ جانا افسل نہیں امی اتیا کہتی ہیں ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے لیکن تاقیدن منع نہیں کیا گیا یعنی اگر ضرورت ہو ضرورت کس چیز کی کہ اس سے بعض اوقات میت کو قبرستان لے جاتے اور اتنے میں کوئی بیٹی یا بیٹا کوئی ایسے لوگ بعد میں بھی آ جاتے ہیں کہ جو شکل دیکھنا چاہتے تو اس وقت اگر وہ جا کے دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ یہ ایسی بہت سختی سے نہیں منع کیا گیا لیکن پسندیدہ نہیں ہے حرام نہیں لیکن مکرو مزا عائشہ کہتی ہے کہ آپ نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا فرمایا ان عورتوں کے لیے اس کام میں کوئی اجر نہیں فائدہ کوئی نہیں جانے کا یہ اجر مردوں کے لیے کیونکہ ان کی ذمہ داری ایک لحاظ سے تو میں کہتی ہوں بہت ہی اچھا ہوا وہ کیوں ایک حکمت تو یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں تھوڑے دل کی ہوتی ہیں وہ رونے دھونے لگ جاتی ہیں تھک جاتی ہیں وہ ادھر ایک اور ہنگامہ کریئٹ کر دیں گی اس کے علاوہ بھی ایک بہت اہم جو آج کے دور میں ایک بات یہ کہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی چل رہی ہیں تو جو جنازے کی سینٹیٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور بعض اوقات مرد ان سے بچ بچ کے چل رہے ہیں ہٹ کے وہ ادھر سے کندھا لگ رہا ہے ادھر سے جیسے بازار کا منظر یا تو وہ اس لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مارڈرن مرد کہتے کہ یہ جنازہ عورتیں لے کے جائیں گی اور دفنائیں گی اور یہ ہم کریں گے جیسے مردوں نے اپنی بہت ساری ذمہ داریاں عورتوں کو دے دی بڑی خوشی کے ساتھ مسئلہ کمانا ڈرائیونگ بچوں کو سکول چھوڑنا لینا شاپنگ خریداری بینکنگ کے کام ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہسپتالوں میں لے جانا وغیرہ وغیرہ اور پھر آخری حصہ رہ گیا تھا منع کر دیا گیا ورنہ کور کھودنے اور جنازہ پڑھنے اور دفنانے کا کام بھی انہی کے ذمے کر دیا جاتا یہ بھی تم کر لو خوشی سے کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور عورتیں کتنی خوش ہو جاتی واہ بھی ہمیں تو آزادی مل دی عورتوں کے لیے کوئی اضر نہیں ہے اس میں yes. جس چیز سے منع کر دیا گیا جو پسندیدہ نہیں ہے اس کام کے کرنے میں کیا اضر ہے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہوں یعنی اگر ایسا جنازہ ہے جس میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو انسان بے شک اس کو چھوڑ کے چلا آئے اس میں شریک نہ ہو کیوں کسی ایسے کام میں کسی ایسی مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر خاموشی جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہے بات چیت کرنا دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا ایک نعرے کی شکل میں اور تلاوت قرآن بلند آواز سے کرتے ہوئے جانا کسی عدیب سے ثابت نہیں جنازہ لے کے جلوس نکالنا بھی درست نہیں یہ نہ لکھا ہوا نہیں یہ میڈیشن کر رہی ہوں. اسی طرح جنازے کے ساتھ بلند آواز سے روتے ہوئے چلنا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے اور یہ ایک اور چیز بیڈ ہونے ہونی چاہیے کہ جنازوں کو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا بھی درست نہیں میت کی بے حرمتی ہوتی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے کہ میت کو فورن دفن کر دیا جائے دیر نہ لگائی جائے تو کئی کئی دن تک میتیں رکھے رکھنا صرف اس لیے کہ اس سے کوئی ہمارا دنیا کا فائدہ ہو جائے تو یہ میت کے ساتھ زیادتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کرام جنازوں کے پاس بلند آواز ناپسند فرماتے اب اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ جنازوں کے پاس نعرے لگا رہے ہوتے ہیں وہ کس سنت کی پیروی کرتے ہیں کبھی ایسا کوئی سین دیکھا کسی نے اخبار میں ٹیلی ویژن میں کلمہ شہادت اونچا اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں Yes. بعض وقت جو مخصوص ادارے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو دفن کرتے وقت بینڈ بجا رہے ہوتے ہیں اور ان کو سلامیاں دی جا رہی ہوتی ہیں اور ایک مخصوص طریقے سے دفنایا جاتا ہے سب خود ساختہ باتیں آگ اور چراغ آگ خا چراغوں کی شکل میں ہو یا مشلوں کی صورت میں ہر طرح کا منع ہے البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے وقت آسانی کے لیے روشنی کا عارضی انتظام کر سکتے ہیں عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کے وقت دفن کیا اور قبر کے اندر چراغ جلا کر روشنی کی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ضرورت رات کو دفن کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دن ہی کو دفن کیا جائے ایک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور ایک ہوتا ہے فیل اگر یہ دونوں چیزیں ملے تو پھر کیا کرتے ہیں یعنی اگر دین کے کسی حکم میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو جو آپ کا کام ہو اور ایک طرف آپ کا حکم ہو قول ہو تو ان دونوں میں بظاہر کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کیا لیا جائے قول کیونکہ وہ میں حکم دیا ہے اس کا اور فیل جو ہے وہ ہو سکتا آپ کے لیے خاص ہو مثلا تحجد پڑھنا آپ کے لیے کیا ہے خاص ہے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم ضرور پڑھو یہ فرض کا درجہ نہیں ہے اس میں اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کام ایسے تھے کہ جو آپ کی ذات تک مخصوص تھے یا آپ نے کسی خاص ضرورت کے تحت کیے اور جو اس کا آسن پہلو تھا وہ زبانی آپ نے بتا کے سمجھا دیا فرما دیا احترام جنازے کے احترام میں کھڑے ہونے کا حکم منسوخ ہو گیا البتہ کوئی کھڑا ہو تو کوئی حرج نہیں اب ام سے روایت ہے کہ ہم لوگ علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ اس دوران ایک جنازہ آیا لوگ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا ابو موسی کا حکم ہے تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد کبھی کھڑے نہیں ہوئے یعنی یہ لازم نہیں ہے ابتدا میں اپ نے ایسا کیا لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کیا۔ ابن سیرین کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسن اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور ابن عباس بیٹھے رہے حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے کہا آپ کھڑے ہوئے لیکن بعد میں بیٹھے رہنے بھی لگے ٹھیک ہے تو دونوں چیزیں کر سکتے ہیں لیکن آخری عمل جو ہے وہ کیا ہے کیا بیٹھے رہتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے ہوں کھڑے ہوئے تو ایک یہودی نے کہا کہ آپ کے مذہب میں بھی یہ ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بیٹھ گیا اور کہا کہ ہمیں یہودیوں سے مختلف رہنے کا کہا گیا اگر یہ وجہ ہے تو پھر تو بالکل نہیں کھڑے ہونا چاہیے تعریف کرنا اگر جنازہ کسی ایسے مسلمان کا ہے جو زندگی میں اپنے رب کا تابع فرما بن کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے حالانکہ یہی تعریف زندہ انسان کو تکبر میں مبتلا کرنے کے امکان کے پیش نظر منع کی گئی ہے ٹھیک گواہی کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لو گے لوگوں نے ہنس کے یا رسول اللہ کس طرح آپ نے فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے تم میں سے بعض باز, باز پر گواہ ہیں کیا سمجھ میں آیا یعنی مردے کا انجام کیا ہے یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے لوگ اس کی کیا باتیں یاد کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں بعض لوگوں کو لوگ فوت ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے نہیں بخشتے کیوں کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بہت ہرٹ کیا ہوتا ہے تکلیفیں دی ہوتی ہیں نقصان پہنچائے ہوتے ہیں یا وہ ان کا مال لے کے قرضہ ہڑپ کر چکے ہوتے ہیں یا ان کو ویسے کسی کی طرح کی اذیت دی ہوتی تو وہ لوگ پھر معاف نہیں کرتے وہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں دیکھیں اگر چینج ہو جائے گا نا تو لوگ اس کو تو اور بھی زیادہ نوٹس کریں گے کہ سیاح سفید ہو گیا اور تاریفے زیادہ ہوں گی وہ نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ کس کس کو کہیں گے نہ کرو کچھ نہ کچھ تو منہ سے نکل ہی آتا ہے نا بہت نیچرل ہوتا ہے چاہے آدھے میں آپ بات روک لیں تو اس لیے اس بات کے اوپر سوچنی کی ضرورت ہے کہ ہمارا لوگوں سے معاملہ کیا ہے سوچی اپنے بارے میں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں اس کی فکر ہونی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس فکر کے ازالے کے لیے ہم غلط کام کریں کیونکہ لوگوں کا مطالبہ ہم غلط کریں تاکہ ہم ان کی نظروں میں اچھے بن جائیں اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا ان الدین امن الصاطی سید الحمرحمان اب جو ایمان لائے اور اچھے عمل کریں گے انقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور وہی اصل چیز ہے جو اللہ کی طرف سے دل میں آتی ہے ورنہ لوگ اگر خود اپنے آپ کو مصنوعی طور پر بن بن کے دکھاتے ہیں تو وہ لوادہ بھی بڑی جلدی اتر جاتا ہے اللہ کے بندے سے خیر کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے کسی نے کہا کہ نیک شوہرت کیسے عطا کرتا ہے فرمایا وہ اس طرح کے اس کے لیے اس کی موت سے قبل نیک امال آسان کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس خوش ہو اس طرح وہ نیک مشہور ہو جاتا ہے یہ جو آپ نے کہا نا زمین میں اچھی شہرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے ہر انسان کی آسمان میں مخصوص شہرت ہے اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اگر آسمان والی شہرت ہی بری ہو تو زمین میں بھی بری ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں اور تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو یہ گواہیاں ہر طرف ہیں یعنی آسمان والے آسمان والوں میں شہرت کس کی فرشتوں کی اچھا وہ کیسے بنتی ہے شہرت ایک تو وہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے اور پھر وہ آگے سب کو بتاتے ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ جو فرشتے آپ کے دائیں بائیں بیٹھے وہ اگر جا کے باقیوں کو بتائیں کہ آج فلاں بندے نے اتنے جھوٹ بولے اتنی غیبت کی اتنی چوریاں کی وہ چھپ کے یہ حرام کام کر رہا تھا یہ لکھ رہا تھا وہ کر رہا تھا کیا شوہرت بنے گی اور دوسروں کے سامنے آپ بڑے نیک ہے مثلاً ایک شخص چھپ چھپ کے چوریاں کر رہا ہے لوگوں کی اور فرشتے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. وہ چھپ کے کر رہا ہے انسانوں سے اب یہ فرشتے اسی کو لکھ کے لے جا رہے ہیں نا کہ اس نے آج اتنی چوری کی یہ کیا یہ کیا. اور وہ اوپر جا کے جب وہ عمال نامہ جمع ہوتا ہوگا وہاں بھی ملائکہ بیٹھے ہیں وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی سیمپل اکٹھے کر کے لائے اور پھر جیسے بلڈ سیمپلز ہوتے ہیں اور پھر ہر ایک کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اچھا اس میں یہ بلڈ کاؤنٹ ہے اس کا یہ نتیجہ اس کا یہ ریزلٹ ہے تو وہ خود ہی شہرت پھیل جاتی ہے نا کہ کس کا عمال نامہ ہے کیا کہاں کیا ہے تو مشہور ہونے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو آپ ہیں وہ آپ خود ہی مشہور ہو جائیں گے. تو کوشش کس چیز پر کرنی چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں ہمیں اس بات کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں چلو لوگوں کے تو منہ بند کر دیں گے ہم خبردار جو میرے خلاف کو تم نے ایک لفظ بولا قتل کرا دیں گے تمہیں دنیا میں تو ہوتا ہے نا یہ کہ کوئی حق بات بولے تو سہی گردن اڑا دیتے ہیں ہاں؟ لیکن فرشتوں کو کون پکڑے گا جا کے کہ تم میرے بارے میں خبردار جو بری شہرت مشہور کرو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے دنیا میں شہرت کمانے کی نہیں کمال کی جو آسمان پہ بھی جائے گی اچھی شہرت کے طور پر اور واپس زمین پہ پلٹے گی لوگوں کے پاس استاد جیسے فرشتے صبح اور عصر کے وقت جاتے ہیں تو وہ تو خود بخود اناؤسمنٹ ہو جاتی ہے جب اللہ سبحانہ اللہ سب کی پریزنس میں پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا سال میں چھوڑ کے سال میں چھوڑ کے اور اگر کوئی سویا ہوا اور اس نے اٹھے کے نماز ہی نہیں پڑی تو اس کی کیا شہرت ہوگی اوپر جا کے وہ ہم آئے تھے اور وہ سو رہا تھا غفلت میں اس کو فکر ہی نہیں تھی کہ فجر پڑھنی اٹھ کے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی شہرت ہے یہی تو حدیث میں آ رہا ہے کہ ہر بندے کی ایک شہرت ہے آسمان میں سوچئے فکر کیجئے کیا شہرت ہے وہ دنیا کی جو شہرت ہے نا وہ تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں عموماً جنازوں پہ دیکھا کہ کبھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ آدمی بہت بڑا افسر تھا اس کے بہت پیسے تھے یا بہت بڑی بلڈنگ تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا بڑا ہمدرد تھا بڑا غریب پرور تھا یا اپنے گھر والوں کا بڑا خیال رکھتا تو یہی شہرت وہ دنیاوی چیزیں تو شہرت میں کاؤنٹ بھی نہیں ہوتی یہاں پر بھی نہیں ہوتی مرنے کے بعد بالکل بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اگر انہیں سمجھایا جو نہ کرو یا انہیں کہا جائے کہ دیکھو کیا کہیں گے لوگ تمہارے بارے میں تو وہ کہتے ہیں ہو کیئرس کیا فرق پڑتا ہے جو مرضی کہہ لیں واقعی واقعی جو مرضی کہہ لیں کیا خیال ہے ہمیں نہیں پرواہ جو مرضی کہیں ٹھیک ہے نہیں پرواہ لیکن کام تو ٹھیک کرو کام تو غلط نہیں ہونے چاہیے ہاں اگر آپ صحیح کام ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کر غلط رہے ہیں اور پھر لوگ بھی آپ کو بتا رہے ہیں مت کرو یہ اور آپ سن کے نہیں دیتے اور آپ اتنے ڈھیٹ اور بے حیاں ہیں کہ کہتے ہیں پرواہ ہی نہیں تو پھر اس دن پتہ چل جائے گا کہ پرواہ ہونی چاہیے تھی یا نہیں جیسی مجلس میں آپ دنیا میں جو باتیں کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالی آپ سے بہتر مجلس میں آپ کا پر ذکر فرمائیں گے تو شہرت ہو گئی نا ہاں جب موت کے وقت فرشتے روح لے کے جاتے ہیں تو وہ ہر دروازے پوچھا جاتا ہے کون ہے تو اس کا جو اچھے سے اچھا نام ہوتا ہے بتایا جاتا ہے یہ برے سے برا نام جس سے وہ مشہور ہوتا ہے سوچیے میں کون ہوں کیا مقام ہے میرا شہرت ہے میری کیا کرتی ہوں میں وہ جس کو ہم وائبس بھی کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کی وائبز ہوتی ہیں ہوتی ہے نا ہر انسان کی کوئی جینون ہے نہیں باز کے جھوٹا ہے یا باڈی لینگویج ہوتی ہے اس سے بھی لوگ بڑی جلدی پہچانے جاتے ہیں کہ یہ دیکھ کیسے رہا ہے یہ کھڑا کیسے ہے چال کیسے ہے ہاتھ کیسے اٹھا رہا ہے ٹھوڑی کیسے ہلا رہا ہے یہ ساری چیزیں بھی عکاس ہوتی ہیں آپ کے اندر کی لیکن ہمیں صرف فکر ہے یہاں کی کہ کوئی مجھے کیا کہے گا زیادہ زیادہ بھی اگر ہے تو حضرت انس کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسی اسنا میں وہاں سے ایک جنازہ گزرا آپ نے فرمایا یہ جنازہ کس کا ہے صحابہ نے کہا فلاں آدمی کا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تھا اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بوغز رکھتا تھا اور اللہ تعالی کی نا فرمانی کرتا تھا اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی تعریف کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی دوسرے کی مذمت کی گئی تو آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا واجب ہو گئی آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر بے شک اللہ تعالی کے فرشتے ہیں جو بنی آدم کی زبانوں پر جاری کرتے ہیں جو انسان کے اندر خیر اور شر ہوتی ہے اللہ کے کچھ فرشتے اس خیر اور شر کو جاری کرتے ہیں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہے یعنی فرشتے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے وہ, پھر وہ بولنے لگتے ہیں یہ جو بھی کہتے ہیں نا ان کو کیا پتا کیسا کوئی کیا کہے گا وہ دل میں آئیڈیاز ڈالتے ہیں یہ کہو یہ کہو یہ کہو آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے روز کے آپ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی کام کرے تو اچانک کوئی خیال آ جاتا ہے آپ کو تو کبھی آپ رک کے سوچتے کدھر سے آئیے میں تو نہیں سوچ رہی تھی وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے دیتے ہیں جو فرشتے کام کرتے ہیں وہ بھی خود ہی اپنا بنا لیتے ہیں میرے اندر کوئی قابلیت ہے کہ میری سنسز بہت کام کرتے ہیں کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دو لوگ اکٹھے بول پڑتے ہیں ایک ہی بات اس کے دل میں فرشتے نے ڈالا اس کے دل میں بھی ڈالا بہرحال تو یہ گواہیاں ہیں ان گواہیوں کی فکر کریں خود غرضی کی زندگی مت گزارے کہ صرف اپنا ہی فائدہ سوچے یا اپنے ہی غم میں روتے رہیں بڑی اچھی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے پتا چلے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں اور اچھے کام کرتا ہوں تو اور یا میں ایک برا آدمی ہوں اور برے کام کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہمسائے سے پوچھو اگر وہ کہے کہ تم اچھے ہو تو تم پھر اچھے ہو اور اگر برے تو برے تو, تو ہمیں اپنے اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا کسی کی گواہی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کی اور yes. لوگوں کی بھی گواہیاں کتنی امپورٹنٹ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالی کے فرشتے ہیں جو بنی آدم کی زبانوں پہ جاری کرتے ہیں یعنی فرشتوں کی زبانیں بنی آدم کی زبانوں پر سوار ہو جاتی ہیں جیسا کہ جن انسان کی زبان پر کہلوا دیتا ہے جو انسان کے اندر خیر اور شر ہوتی ہے یعنی جب تہارت کا مادہ کسی شخص میں غالب اور پختہ ہو جاتا ہے تو تہارت افال کا مظہر بن جاتی اس میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص صاف ہوتا ہے تو اس کی باڈی کی سمیل بھی کیسی ہوتی ہے اور اگر کوئی نہاتا ہی نہیں گندا رہتا ہے تو ایسے ہی انسان کے امال وہ اچھے ہوں گے تو خود بخود اس سے خوشبو ٹوٹے گی میری ایک خالا جان وہ کہا کرتی تھی کہ نیکی خوشبو کی طرح ہوتی ہے تم نہ بھی چاہو گی تو پھیل جاتی ہے اور برائی بدبو کی طرح ہوتی ہے کہ وہ نہ بھی چاہیں تو پھیل جاتی ہے بالکل نہیں یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام جو آپ نے کیا پھر وہ چھپ ہی جائے بالکل وہ تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگا اکثر یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ کو کون سا پرفیوم پسند ہے مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ صفائی کی خوشبو جو ہے نا وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور جو ہیں وہ مجھے آرٹیفیشل لگتے ہیں حالانکہ ہر وہ بھی پسند ہونے چاہیے لیکن سب سے بیسک یہ ہے کہ آپ کی صفائی کی خوشبو ہونی چاہیے اب نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے کو اگر آپ اٹھائیں دودھ پیتے بچے کو تو اس سے کیسی خوشبو آتی کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور جو, جو بڑے ہوتے جاتے ہیں اور پھر مستیاں کرنا شروع کرتے ہیں پھر ویسے ویسے ہوتے جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے محبت کا ڈالا جانا جو حدیث جبریل ہے کہ اللہ تعالی جس سے محبت کرتے ہیں جبریل کو بلا کے اس سے کہتے ہیں کہ تم محبت کرو پھر وہ بھی کرنے لگتے ہیں پھر باقی سب بھی فرشتوں میں آسمان والوں پہ ندا دیتے ہیں سب آسمان والے کرنے لگتے پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے اچھی گواہی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنا یعنی کسی کا جنازہ آپ نے پڑھا صرف اس لیے وہ اچھا انسان تھا ابو قطعہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی نماز جنازہ کے لیے بلایا جاتا تو پہلے اس کے متعلق لوگوں کی رائے معلوم کرتے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اگر لوگ اس کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اس کی نماز پڑھا دیتے اور اگر برائی کے ساتھ تذکرہ ہوتا تو اس کے اہل خانہ سے فرما دیتے اسے لے جاؤ خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے جنازہ تک پڑھنے سے انکار کرتے آپ تو باقی چیزوں میں بھی انکار ہو سکتا ہے نا پورا دو دن پہلے میری کسی سے ملاقات ہوئی تو شاید میں نے آپ کو بتایا بھی ہو وہ, وہ اس وقت پڑھ رہے ہیں ایچ ای سی فرانس یونیورسٹی میں ایگزیکٹو ایم بی کر رہے تو میں نے پوچھا کہ اس کے ایڈمیشن کا کیا کرائیٹیریا انہوں نے کہا دس سال کی جاب جب تک آپ نے دس سال فیلڈ ورک نہ کیا ہو ایک ایم بی کرنے کے بعد اس وقت تک آپ کو اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا اور ایگزیکٹو ایم بی کے لیے دنیا کی ریٹ میں نمبر ٹو یونیورسٹی ہے وہ طریقہ کار کیا ہے کہ کام بھی کرنا ہے پر ہوتے ہوتی جاب آپ کرتے ہیں اور مہینے میں چار دن کلاسز ہوتی ہیں جس میں ایٹ ٹو ایٹ کلاس ہوتی ہے صبح آٹھ سے شام آٹھ تک چھوٹے چھوٹے بکو کے ساتھ تھرو آؤٹ اور کورس کے اختتام پر تقریباً پانچ سو گھنٹے کی تدریس ہو چکی ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فل ٹائم جاب کرتے ہیں اور پھر ویکینڈ کے دو دن ساتھ ملا کے دو اور دن کی چھٹی لے کر یہ کورس پڑھتے ہیں اور اس میں مسلسل چار دن آٹھ سے آٹھ آٹھ سے آٹھ, آٹھ, سے آٹھ, آٹھ, سے آٹھ یعنی بارہ بارہ گھنٹے یعنی ہر مہینے پڑھتے ہیں اڑتالیس گھنٹے اور اس طرح تقریباً پانچ سو گھنٹے پڑھتے ہیں وہ یہ نہیں کہ سب دنیا کے کام کا چھوڑ کے آپ کتابیں لے کے بیٹھ جائیں اور رٹے لگائیں اور پھر یہ کہ اس کے اسائنمنٹس اور کام بھی ہوتا ہے اور اسسمنٹس بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو کافی ہیکٹک ہوتا ہے باقی باتیں تو بہت اور بھی ہیں شیئر کرنے کو لیکن جو چیز مجھے جس نے وہ کیا کہ اس میں بحثیت اسٹوڈنٹ داخلہ لینے کے لیے دس سال کام شرط ورنہ داخلہ نہیں ملتا انکار کابلیت کو, کو اتنا بڑھانا ہے تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں ورنہ کیا ہوگا عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے ہیرا بھی مل جائے تو اس سے بھی کھیلنے لگتے ہیں ایک بچے کو اگر ہیرہ پکڑا دے تو کیا کرے گا وہ ہاں؟ وہ اس کا بنڈا بنا کے ادھر ادھر کھیلے گا پھینکے گا ادھر اور تھوڑی دیر کے بعد شاید کہیں چھوڑ کے بھول کے چلا بھی جائے بازوت خواب ہم بڑے اونچے دیکھتے ہیں مگر کام نہیں کرتے محنت نہیں کرتے پروو نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ہمیں بڑی سے بڑی نوکری مل جائے بڑے سے بڑا کام مل جائے لیکن کبھی پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہم اس کے اہل بھی ہیں ہم نے پروو کیا آج تک کہ ہم یہ کر سکتے کیونکہ جب آپ کے اندر وہ قابلیت آ جائے گی نا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی لوگ آپ کو آ کے خود اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلے دنوں ایک دو سال پہلے بھی اور کچھ عرصہ پہلے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی زبردست اچیومنٹس کی تھی تو فوری طور پر ان کو ان کے پیرنٹس کو ان کے گھر کو ایسے ملکوں میں شفٹ کر دیا گیا وہ خود آ کے اٹھا کے لے گئے گاؤں دیہات سے بھی کہ یہ بچے ہمیں چاہیے کیونکہ یہ کام والے بچے ہیں جب آپ میں قابلیت ہوتی ہے تو آپ ان ڈیمانڈ ہوتے ہیں اور اگر آپ سست ہیں صرف باتونی ہے کام کچھ نہیں کرتے تو کوئی آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یہ انسانوں میں بھی کرائیٹیری اور اللہ کے ہاں تو پھر صرف عمل دیکھا جائے گا کسی کا نہ حسب نصب دیکھا جائے گا نہ مال و دولت دیکھی جائے گی نہ رنگ شکل دیکھی جائے گی کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا آپ کا کام دیکھا جائے گا کر کے کیا آئے ہو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم باقی سارے ہربے استعمال کرتے ہیں کام نہیں کرتے جس دن آپ کام کرنے لگے نا آپ کے چہرے پہ آ جائے گا کہ آپ کام کرتے ہیں ایک دم چہرے پہچانے جاتے ہیں وہ تھکے ہوئے چہرے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں جو نظر آتے ہیں کہ ہاں واقعی انہوں نے کوئی محنت کی ہے ان کا آؤٹ پٹ نظر آتا ہے کہ وہ کچھ کر کے آئے ہیں اور جو نکمے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چہروں سے پہچانے جاتے ہیں اب کیا ہوگا یہ نکما پن جو دنیا میں آپ کو بڑا فریش کیے ہوئے کل قیامت کے دن تھکے ہوئے چہروں والا بنا دے گا اور جو آج تھکتے ہیں وہ کل نظرت النعیم میں ہوں گے تو محنت کا عادی بنائیے اپنے آپ کو سخت محنت کیجیے اور کسی بھی چیز میں ایکسپرٹیز کے لیے دس ہزار گھنٹے کی محنت چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف باتیں کر کے آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو یہ بھول ہے و یہ قتل نہیں ہونے والا اور اگر آپ کسی دھوکے سے پہنچ بھی گئے نا اوپر تو دھڑام نیچے پھر گریں گے کیونکہ آپ لائق نہیں ہیں وہاں چڑھنے کے پر اس حقیقت کو ہم عموماً دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بھولے رہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑتے تھے جس کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہوتی تھی اچھا جب ہمارے بارے میں کوئی رائے اچھی نہ دے ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں اکثر لوگ شکایت ہوتی? اپنے آپ سے پوچھئے. بعض لوگ دنیا میں کہیں چلے جہاں ان کو سب لوگ خراب نظر آتے ہیں وہ نہیں سوچتے انہوں نے خود کیا, کیا ہے یہ آنٹی اچھی نہیں یہ سسر اچھے نہیں یہ فلاں اچھا نہیں یہ فلاں سب سسرال سے شکایت ہے کبھی سسرال سے پوچھیں نا ان کا کیا حال ہے آپ کیا کہتے ہیں وہ دس بجے تک سوتی رہتی ہے اٹھ کے کسی کی خدمت کا نہیں پتا, سلام نہیں کرتی ان کے پاس ایک پورا پلندا ہوگا آج آپ خاندانوں میں جا کر دیکھیں کون کس سے خوش ہے है? اور پھر ہم کیا کرتے ہیں بجائے اپنی اصلاح کریں ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں یہ سب خراب ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے وہ اس کے خلاف دے رہا ہے اللہ اکبر ہر ایک دوسرے کے خلاف حجت بنا ہوا ہے انجام کیا ہوگا سوچیے کیا انجام ہوگا ہمارا تو لوگوں کی گواہیوں کو اگنور نہ کیا کریں اس کی فکر کریں اور جو غلطی وہ آپ کو بتائیں اس کی اصلاح کریں سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ کیوں پڑا تھا کالی کولوٹی اور جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی اس کو دفنا بھی دیا گیا تو بھی اس کا جنازہ پڑھا آپ نے اور بہت سے لوگوں کا آپ کے پاس جنازہ لایا جاتا تو اور آپ نہیں پڑھتے تھے کس چیز کا فرق تھا اخلاص کا عمل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والی قوم کی گواہی یعنی اللہ کیا مقبول ہے یہ لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں پھر دو اچھی گواہیوں پر جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی اچھائی پر چار شخص گواہی دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا ہم نے کہا اگر تین گواہی دیں آپ نے فرمایا تین پر بھی ہم نے پوچھا دو فرمایا دو پر بھی ہم نے یہ نہیں پوچھا ایک اگر پوچھتے تو شاید کہہ دیتے ایک بھی لیکن کیا گواہی کا کوئی کرائیٹیریا ہے کہ جی گواہی دے کون رہا ہے کوئی کرائیٹیریا نہیں پتا کہ وہ سچا ہو کس hmm? کی گواہی ساکت ہے جھوٹے کی جو عادل نہیں ظالم ہے یعنی yani جو شخص خود ہی جھوٹا ہے اور وہ جھوٹ میں مبالغہ رائیاں کر رہے تو اس کی گواہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا جہاں بیٹھتے ہیں بس اسی چلو تو ادھر کو ہوا ہو جدر کی ایک نے کو اچھی بات کی وہ بھی مبالغہ رائے شروع ہو گئے کچھ نہ سوچا سمجھا اب کیا ایسے لوگوں کی گواہی بندے تو شاید مان ہی جائیں وہ تو دھوکے میں آ جائیں کیا اللہ تعالی کو کوئی دھوکا دے سکتا ہے کیا آپ کسی کو مقرر بھی کر جائیں دیکھو میں مر جاؤں نا تو میرے بارے میں یہ اعلان کرنا میں تو میں پیسے دیتی ہوں اس کے کہ میرے بارے میں اچھی گواہی دینا جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے نا کہ وہ جرنلسٹ وغیرہ کو پیسے دے کے ان سے ایسی باتیں لکھوا لی جاتی ہیں کہ جو لوگوں کے حق میں جاتی ہیں جھوٹا پروپیگنڈا یا جھوٹی شہرت کیا واقعی اللہ کے بھی ایسی کوئی چیز کام کرے گی ہرگز میں نہیں تو متقین کی طرف سے جو میت کی تعریف ہوتی ہے اس کے پڑوسیوں کی طرف سے جو سچ بولنے والے نیک صاحب علم ہے جو اس میت کے حالات سے بھی واقف ہیں یہ اس میت کے لیے اللہ کے ازن سے جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے لیکن جو عوام الناس ہے وہ میت پر اپنی اپنی خواہش کے مطابق حکم لگاتے ہیں تو عوام الناس کی گواہی نہیں عادل صادق لوگوں کی گواہی حضرت عائشہ کہتی ہے کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت فوت ہو گئی اور اس نے راحت پا آرام ہو مل گیا اس کو کسی نے کہا اللہ کے رسول فلاں فوت ہو گئی آرام میں آ گئی دنیا کے مصیبتوں سے جان چٹ گئی راحت میں آ گئی آپ نے کیا کہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اب یہ گواہی دی جا رہی ہے نا ایک طرح سے آپ غصے میں آ گئے فرمایا راحت تو وہ پاتا ہے جسے بخش دیا گیا ہو کس کے پاس گارنٹی ہے یعنی گواہی دیں بھی تو یہ نہیں کہ وہ جنتی ہے وہ مرحوم ہے یہ مرحوم کا بھی کتنا لفظ عام ہے ہمارے ہاں مرحومین کیا مطلب ہے مرحوم کا رحم کیا گیا آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے اس پہ رحم ہی کیا گیا لواحقین بولا کریں پیچھے والوں کو اور متوفی یا میت یا فوج شدہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرمائے دعا دے سکتے ہیں لیکن یہ گارنٹی دینا کہ وہ رحم ہو گیا یہ درستی پھر اسی طرح ابو قطادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا فرمایا آرام پانے والا ہے یا دینے والا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پانے والا یا آرام دینے والا سے مراد کیا ہے فرمایا ایمان والا بندہ تو مر کر دنیا کی تکالیف اور مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت میں آرام پاتا ہے اور بدکار کے مرنے سے تمام دوسرے بندے شہر درخت جانور چوپائے آرام پاتے ہیں. یعنی یا کوئی آرام پاتا ہے یا کوئی آرام دیتا ہے کیونکہ جو اچھے لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے تو غم بھولتے ہی نہیں ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ارض کیا ہوگا کئی دفعہ میں ذکر کر چکی ہوں کہ ڈاکٹر غازی کی وفات جو ہے وفات کی تکلیف نہ ہو میں تقریبا روز یہاں سے واک کرتی ہوں اس سینٹ پہ آتی ہوں تو سامنے قبرستان کی دیواریں نظر آتی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں قبرستان کے پاس سے گزروں یہ دیوار دیکھ لوں تو مجھے اس قبرستان میں ڈاکٹر غازی کا خیال نہ آئے آج بھی صبح میں اپنی کتابیں دیکھ رہی تھی تو اس میں ان کی کتاب نکل آئی تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کس نے میرے دل میں یہ دکھ ڈالا ان کے خاندان نے تو نہیں ہے کسی نے میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا صرف ایک استاد تھے ایک دینی رہنما تھے انہوں نے مجھے راہ دکھائی تھی کہ تم پی ایچ ڈی کرو اور ایک ایک اسٹیپ سمجھایا تھا حالانکہ وہ اتنے مصروف انسان تھے لیکن آخر وقت تک جب ہم جانے لگے تو انہوں نے لنڈن کی جو انڈر اس کا میپ نکال کے اپنے کاغذوں میں سے ڈھونڈ کے پکڑا ہاتھ میں کہ جب تو متروگ ایئرپورٹ پہ اگر کوئی آگے لینے والا نہ آئے تو پریشان نہیں ہونا اس اس طریقے سے یہاں سے یہ ٹرین مل جاتی یہاں سے یہ, یہ اس رنگ کی لائنیں ہیں یہ اس رنگ کی ہے اس طرح وہاں پہنچ جانا تو جو محسن ہوتے ہیں جو احسان کرتے ہیں ان کو نہیں بلا سکتا انسان وہ کوئی پیسے دے کے نہیں جاتے کسی کو کہ تم مجھے یاد کرتے اختیار دعائیں نکلتی ہیں ایسے لوگوں کے دل سے تو ہم ہر روز سوچے کہ ہم کس پر کیا احسان کر رہے ہیں کس کی کیا بھلائی کر رہے ہیں کس کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں کس کا کون سا دکھ دور کر رہے ہیں ہمیں تو اپنی ذات سے فرصت نہیں ہر وقت اپنی تعریفیں اپنی باتیں اپنا ہی رونا مجھے یہ ہو گیا مجھے یہ ہو گیا سے باہر ہی نہیں نکلتے کسی کا کب سوچیں گے دوسروں کا دکھ کب لگے گا جب اپنے بھولیں گے تو اور جس کو دوسروں کے دکھ لگ جاتے ہیں اس کو اپنے بھول جاتے ہیں ہر روز سوچے کس کے ساتھ کیا بھلائی کیا میں نے یہ نہیں کہ الٹا ذرا سی بھی کوئی بات ہو تو موڈ آف کر کے بیٹھ جائیں سلام کا بھی جواب نہ دیں ایسے بندوں کو تو کوئی یاد نہیں کرتا نہ وہ کسی کی ضرورت ہوتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر بوجھ ہی ہوتے ہیں پھر تو اپنے آپ سے پوچھیں ہم دوسروں کے بوجھ ہیں یا دوسروں کے خدمت ہیں ہم دوسروں کے لیے خوشی کا سامان ہے یا دوسروں کے لیے مصیبت ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے ہم سے جان ٹوٹ جائے کہ آرام پہ آ نکلے تو ہمیں آرام آ جائے ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے ہم مر جائیں گے تو لوگ ہمارے بعد کیا یاد کریں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ رہتے تھے جو ہاسٹل میں بچیاں اکٹھی رہتی ہیں وہ بھی اپنے اپنے طرز عمل پہ غور کریں جو لوگ کہیں کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں جاب کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں چاہے آپ کسی کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے یا آپ کھانا دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں یا کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں سوچے کیسا معاملہ کر رہے ہیں آج آپ کے اسٹوڈینٹس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آج کے ساتھ ڈیل کرنے والے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب کل آپ مر جائیں گے تو کیا کہیں گے کون تھے آپ؟ تو جب تک آپ احسان نہیں کریں گے دکھ اٹھا کے کسی کے ساتھ کسی کے دل میں نہ فرشتہ ڈالے گا نہ کوئی اور کہ آپ اس کی تعریف فرمائیں ہو سکتا ہے ایک رو میں بہ کے لوگ کر رہے ہیں تو آپ نے سوچا میں بھی چلو انہی کے ساتھ بول دوں تو وہ فائدہ نہیں دے گی پھر جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے امام بخاری کہتے ہیں کہ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو, وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ لوگوں کے کاندھوں سے اتار کر زمین پر نہ رکھ دیا جائے اور اگر پہلے بیٹھ جائے تو اس سے کھڑا ہونے کے لیے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ ابھی نہیں بیٹھنا سب سے پہلے کس کو ہے جنازے, جنازے, جنازے کو ابو سعید سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ جو شہ جنازے کے ساتھ جائے وہ سخت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نیچے رکھ نہ دیا جائے ٹھیک ہے نماز جنازہ مسلمان کا حق غسل کفن اور دفن کی طرح مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایا ہے علاقے کے کچھ لوگ اگر یہ ادا کر دیں تو فرض پورا ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناگار ہوتے اس لیے اس کو فرض کفایا کہا جاتا ہے دعا مغفرت نماز جنازہ دراصل مرنے والے کے لیے دعا مغفرت کے ساتھ ساتھ ایک سفارش اور ایک گواہی بھی ہے اور اس طرح زندوں پر میت کا ایک اہم اور آخری حق ہے جسے یہ سوچ کر ہی ادا کر لینا چاہیے کہ آج اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے کل ہم بھی اسی جگہ بے بس پڑے دوسروں کی دعاؤں کے محتاج ہوں گے اس کی فضیلت کیا ہے اب حرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں نماز ہونے تک شامل رہے اس کو ایک قرآت برابر سوا ملے گا اور جو دفن تک رہے اس کو دو قرات ملیں گے پوچھا دو قرآ کتنے ہوں گے فرمایا دو عظیم پہاڑوں کے برابر ابن عمر نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے تھے یعنی دفن تک رہتے نہیں تھے وہاں جب ان کو ابو حرارا کی حدیث پہنچی تو فرمایا ہم نے بہت سے قیر ضائع کر دیے جنازہ پڑھایا تھا تھوڑا اور صبر کر لیتے نماز جنازہ کہاں پڑی جائے مسجد سے ملحق عیدگاہ میں یا بارش ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں مسجد کے اندر بھی پڑی جا سکتی ہے یعنی مسجد سے ملحق جگہ پر اور اس کے علاوہ اندر بھی پڑ سکتے ہیں یہ مسجد اسی رہائشی علاقے کی بھی ہو سکتی ہے یا آج کل قبرستان سے ملک مسجد بھی کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیدا اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی تھی باہر کیوں پڑھاتے ہیں پھر طور پر؟ زیادہ لوگ ہوتے ہیں عام نمازوں کی نسبت نماز جنازہ میں زیادہ رش ہوتا ہے اس لیے سہولت کے لیے ورنہ کسی جگہ بھی ہو سکتی حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا یعنی عن قبرستان کے اندر قبروں کے بیچ بیچ میں کڑے ہو جانا یہ درستی قبرستان میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا منع ہے لیکن بعض خصوصی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے اگر کسی میت کو کسی وجہ سے نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا تو صورت میں اس کی قبر پر ہی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی کوئی عزیز اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا تھا اب وہ ایسا کرنا چاہتا ہے یا صرف شک ہے کہ نماز نہیں پڑھی اور بعد میں اس کی قبر معلوم ہو جائے ان مذکورہ حالات میں جن کا بھی ذکر ہوا ہے قبر کے قریب نماز جنازہ ادا کرنے کی دلیل کے طور پر کچھ احادیث بھی ملتی ہیں ابو ہرارا کہتے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا لوگوں نے بتایا وہ تو انتقال کر گئی آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا پھر آپ قبر پہ تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر ہوا رات ہی اسے دفنایا گیا تھا۔ آپ نے دریافت کیا کب دفن کیا گیا۔ لوگوں نے کہا گزشتہ رات فرمایا مجھے کیوں نہیں اطلاع دی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اندھیری رات میں دفن کیا گیا اس لیے ہم نے اپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا یعنی جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ کیسے خوش قسمت ہیں یہ لوگ؟ کہ جن کے دفن ہونے کے باوجود آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا کیوں اس کی کیا وجہ ہوگی ان کی اچھی گواہی کی وجہ سے کہ ان کے بارے میں آپ کو کوئی اچھی بات معلوم ہوگی ہر شخص کا ایک امپریشن ہوتا ہے نا تو آپ بھی اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کا امپریشن کیا ہے کیا جب آپ کے فوت ہونے کی خبر کسی کو پہنچے گی تو لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے کریں گے تو کس دل کے ساتھ کریں گے ذکر کریں گے تو کیسا ذکر کریں گے کیا اہتمام کریں گے آپ کے لیے کیونکہ لوگ ہمیں اسی نام سے پہچانتے ہیں جو ہمارے عمل کا نام ہوتا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے لوگوں کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو نام پڑ جاتے ہیں وہ کیوں پڑتے ہیں مثلاً ہری مرچ یہ کس کا نام رکھا جاتا ہے جو ہری مرچ کی طرح کڑوا ہو اور پٹاخہ یس ان لاہ اے راجی نہیں کہ اچھا نام ہے کس کو کہتے جو بے سوچے سمجھے بغیر بولتا ہے اور ہر ایک پہ بم گراتا رہتا ہے ویسے کسی کا نام رکھنا تو اچھی بات نہیں کہ رکھنے چاہیے نام قرآن مجید میں آتا ہے بے بعد ملفسوخلیمان لیکن بعض اوقات آپ کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بے اختیار لوگ آپ کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں ان کو بھی دیر نہیں لگتی کہ آپ کے اوپر لیبل لگا دیتے کہ آپ فلاں ہیں تازہ میں خیال میں ایک چیز ہے جس کا ہمیں بالکل خوف نہیں ہے معاملات کے دوران وہ ہے لوگوں کے دل توڑنے کا کیونکہ دل اگر کسی کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں اچھی گواہی دے گا منہ hmm. سے بولے گا بھی لیکن دل کی گواہی اس کے لیے کبھی بھی نہیں اچھی ہوگی بچوں میں بھی ہم کبھی کبھی ایسے کامنٹس دے دیتے ہیں کہ اتنا وہ ہرٹ ہوتے ہیں آگے سے اور اس کے علاوہ ہم اگر سینئر ہیں تو اپنے سے جونیئر سے معاملہ کرتے ہوئے کیونکہ اگر ہرٹ ہو گیا وہ تو ہمارے جانے کے بعد وہ کبھی بھی ہمارے بارے میں اچھی گواہی نہیں رکھے گا تو کم از کم یہ ضرور سوچنے چاہیے کون سی جگہ پر کس کو کس طریقے سے ٹوکنا ہے اور اس کی بالکل بازو قطم کہتے نہیں جی ہم تو قانون فالو کرا رہے ہیں پالیسی بتا رہے ہیں پلان چیز بتا رہے ہیں لیکن اس کو بتانے کا بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا زبان کی گواہی کے علاوہ اصل گواہی دل کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی صرف جھوٹی زبانوں کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے یہ بھی دیکھیں گے کہ کون دل سے کیا کہہ رہا ہے تو دل سے تو وہی نکلے گا جو آپ نے کسی کے دل میں فیل کروایا اس کو تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے دل توڑنے بہت آسان ہے لیکن جوڑنے بہت مشکل زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے جب آپ بقی میں پہنچے قبرستان تو آپ کو ایک نئی قبر نظر آئی آپ نے اس کے بارے میں پوچھا صحابہ نے کہا فلاں خاتون ہے ان کی قبر ہے آپ نے اسے پہچان لیا فرمایا تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی انہوں نے کہا آپ دوپہر کو آرام فرما رہے تھے اور آپ روزے سے بھی تھے ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ آپ کو تکلیف دیں آپ نے فرمایا یوں نہ کیا کرو مجھے تم سے دوبارہ ایسے عمل کی ہرگز خبر نہ ملے جب تک کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم میں سے جو کوئی بھی فوت ہو مجھے ضرور اطلاع کیا کرو کیونکہ میری دعا ان کے لیے رحمت کا باعث ہے ان نسلا تک سکن الحمد پھر آپ خبر پر تشریف لے گئے ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی آپ نے اس پر چار تقبیریں کہیں یعنی اس کا جنازہ پڑا۔ غائبانہ نماز جنازہ ایسا غیر مسلم علاقہ جہاں کو مسلمان وفات پا جائے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی نہ ہو اس صورت میں کسی اور اسلامی ریاست میں چند مسلمان اس کی مسلمانہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام کے ساتھ ہبش کے بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی ابو حرارے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر اسی روز پہنچا دی جس روز ان کی وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے ان کی صح بنائی چار کہہ کہ نماز جنازہ پڑھائی جبکہ وہ سامنے نہیں تھے اسی طرح کچھ لوگوں کی نہیں پڑھائی اور جن کا انکار کیا ان میں سے ایک خودکشی کرنے والا تھا اسی طرح زانی زنا کرنے والا حتیٰ کہ وہ سچی توبہ کر کے اپنی جان اللہ کے قانون کے مطابق حد نافذ کرنے کے لیے پیش کر دے اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا اور اس کے بارے میں ایسی بات مشہور ہے کہ وہ اس قسم کا آدمی اور مرتے دم تک وہ ایسی حرکتیں کرتا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی بات آتی قبیلہ جہنہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو زنہ کے وجہ سے حاملہ تھی اس نے کی کیا رسول اللہ مجھ سے ایسا قصور ہو گیا جس سے مجھ پہ حد رکھتی آپ نافذ فرما دیں آپ نے اس کے سر پرس کو پ یعنی اس کا جو گارڈین تھا اس کو بلا کر اس کے ساتھ اچھے سلوک کی دیکھ بھال کی تلقین کی اور کہا کہ جب یہ بچہ پیدا کر لے تو میرے پاس آئے اس نے ایسا ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے گئے اور اسے رجم کر دیا گیا یعنی سٹوننگ کر کے ڈیتھ اس کی ہو گئی آپ نے اس کی نواز جنازہ ادا فرمائی حضرت عمر نے دریافت کیا آپ نے ایسی عورت کی پر نواز جنازہ ادا کی جس نے زنا کیا ہو آپ نے فرمایا اس کی توبہ ایسی ہے کہ اگر ستر اہل مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے سب کو کافی ہو جائے صرف اللہ کے خوف سے اپنی جان پیش کر دینے والی اس عورت سے بہتر کسی کی توبہ کبھی دیکھی تم نے یعنی اس کو اللہ کا خوف تھا اس لیے اس نے دنیا کی سزا قبول کر لی برعکس ایک اور حاضر اسلم آپ کے سامنے جناح کا اعتراف کیا آپ نے رخ پہ لیا پھر اعتراف کیا پھر رخ پھیرا چار مرتبہ دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم پاگل اس نے کہا نہیں اپ نے فرمایا کیا تمہاری شادی ہو چکی اس نے کہا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کی جانے کا حکم دیا جب اسے پتھروں سے تکلیف پہنچی تو بھاگنے لگا لیکن لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے پتھروں سے مارا اور فوت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار فرمایا لیکن اس کی نماز جنازہ نہ پڑی جی اس لیے کہ وہ جب آئی پھر اس کو بھیجا گیا پھر وہ واپس آ گئی اپنے وعدے کے مطابق اور اسے سچی توبہ کی تھی کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا یہاں اس شخص نے اعتراف کیا لیکن توبہ کا حال نہیں معلوم اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب سزا ملنے لگی تو وہ اس, سے بھاگنے لگا اس, وجہ سے اس کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھایا جبکہ عورت نے پوری سزا بھگتی اور آخری دم تک استقامت کی تو ایک استقامت اور ایک ڈامر ڈول زندگی میں کتنا فرق ہے نا اسی طرح جو شخص مالی استطاعت رکھتے ہوئے وارثوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے سب ختم کر جائے عمران بن حسین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے فوت ہوتے وقت اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر دیا کیوں؟ تاکہ وہ وارثوں کو نہ ملیں اور ان کے علاوہ وارثوں کے لئے مزید قابل تقسیم کوئی اور مال نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اس پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا میرا ارادہ ہے میں اس پر نماز جنازہ نہ پڑوں پھر آپ نے اس کے غلاموں کو بلایا ان کے تین حصے کیے پھر ان کے درمیان قرہ ڈالا تو دو غلاموں کو اس کی طرف سے بطور وسیعت آزاد کیا اور چار باقی جو تھے ان کو وارثوں میں تقسیم کیا پھر اسی طرح مال غنیمت میں خیانت کرنے والا خواہ شہید ہو مال غنیمت سے مرا سرکاری مال ہے ٹھیک ہے زید بن خالد سے مر ہے ایک شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن وفات پا گیا ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا وفوت ہو گیا آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم خود ہی ادا کر لو اس فرمان سے صحابہ کے چہرے اتر گئے آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں بددیانتی کی ہے سرکاری مال میں کیا کیا خیانت کی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا جس نے مال غنیمت میں بددیانتی کی تھی کہتے کہ جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو وہاں سے یہودیوں کا ایک موتی نکلا جس کی قیمت دو درہم بھی نہیں تھی معمولی چیز اپنے سامان میں رکھی ہوئی تھی خیانت خیانت ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اب مثال کے طور پہ بازوقع بیت المال میں مال آتا ہے کہ تقسیم کر دیا جائے غریبوں میں اب کچھ لوگ جو تقسیم پر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اچھا میں بھی ضرورت مند دوں نا یہ چار کپڑے میں رکھ لیتی ہوں اچھا چلو تم یہ جو دوسرا اس کے ساتھ کام کر اچھا دو تم رکھ لو غریبوں کا ہی ہے نا ہم سب غریب ہے کیا یہ خیالت ہے کہ نہیں اسی طرح اگر کچھ سیل کرنا ہے جیسے ابھی آپ لوگ مختلف فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں سیلز کر رہے ہیں تو اس میں سیل کرنے سے پہلے اچھی چیز اپنے لیے چھپا کے الگ رکھ لینا اور پھر بعد میں اس کے اونے پونے پیسے ڈال دینا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تو پکا کے بھی لائی تھی نا نہیں بھائی جب آپ نے صدقے کی نیت کر لی پکا کے لائی تھی جو بھی جب آپ نے اس پر نیت کر لی تھی نا اللہ کے لیے یا تو آپ گھر ہی نکال کے آ جاتی تو اس میں سے پھر اپنے لیے چرا کے یا چھپا کے یا اپنے لیے بہتر اور دوسروں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کو اسی طرح مثلا آپ نے گھر میں کوک رکھا ہے وہ کھانا پکا کے اس کا اچھا حصہ اپنے لیے نکال کے الگ کر لیتا ہے اور باقی گھر والوں کو دے دیتا ہے یہ بھی کیا ہے نا آپ کو کسی اسٹور کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور آپ اس میں سے بغیر اجازت اپنے لیے رکھ لیتے کہ میری تو ڈیوٹی ہے اس لیے میرے تو جائز ہے آپ کسی ہاسپٹل میں نرس ہیں آپ روئی اٹھا کے گھر اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے آتے ہیں کیا ہے میرے پاس چابی ہے نا جو چاو نکالوں جو رکھوں جو چاہوں جس کور کو بھی دوں کچھ لوگ اتنے وہاں سخی بن جاتے ہیں کہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو سرکاری مال سرکاری مال ہے اللہ کا مال اللہ کا مال ہے اس میں سے چھوٹی سی خیانت دو درم کم ہوتی اپنی آخرت برباد کرے انسان منہ کالا کروائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم رہے کتنا بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ تو اس لیے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے. بار بار کہتی ہوں ویکینڈ آ رہا ہے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارے کوئی برتن کسی کا لوٹانے والا کوئی کپڑا کسی کا دینے والا کوئی امانت کسی کے پہنچانے والی کچھ بھی کرنے والا سب لٹائیں سب نکال کے ایٹ الگ کر دیں یہ ہمارا نہیں ہے ہم اس سے بڑی ذمہ اپنا بیگ چھانٹے اپنے کاغذ دیکھیں اپنی کتابیں دیکھیں ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو کوئی چیز امانت دی اور آپ نے اس کو اپنا ذاتی مال بنا لیا ہو آخرت کا حساب بہت سخت ہے معمولی چیز نہیں ہے ہم اس کو آسان سمجھے ہوئے ہیں تو مالک کی مرضی حکومت کا مانت حکومت کی مرضی کے بغیر اجازت کے بغیر فسیلٹی کے بغیر کسی چیز کا استعمال کرنا کل پوچھ کا سبب ہوگا امانت کا آپ معیار دیکھیے کہ یہودی کا موتی تھا اچھا مسلمانوں کا کیا حال ہے نان مسلم کا سٹور ہے نا وہاں سے جو مرضی چرا لو کئی لوگ جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو کہتے نان مسلم کے سٹورز ہیں ان کو جتنا مرضی نقصان دو چوری کرو خراب کرو کچھ کرو کیونکہ یہ اسلام کے خلاف آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کا مال یوں چرائیں. تو کسی کی چیز اجازت کے بغیر لینا کچھ بھی لینا چھوٹی لینا بڑی لینا سب خیانت میں آ جاتا ہے تو اب یہ شخص عام شخص نہیں تھا یہ شہید ہوا تھا اللہ کی نام میں جان دی تھی اس نے لیکن غریمت کی چوری کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق فاجر منافقین کی نماز جنازہ سے منع کر دیا گیا تھا پرانی مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں عبداللہ بن ابی کا جنازہ جب آپ نے پڑھایا تھا تو اس کے بعد آپ کو منع کر دیا گیا تھا کہ نہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہوں گے اور نہ ہی ان کا جنازہ پڑھائیں گے ابو قطع بیان کرتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی نماز جنازہ ادا کرنے کی درخواست کی جاتی تو آپ اس کے بارے میں لوگوں کی بھی رائے لیتے اگر اس کے متعلق اچھی رائے نہ ہوتی تو اس کے گھر والوں سے کہتے تم خود ہی اس کا جنازہ پڑھ لو اور آپ نماز جنازہ ادا نہ فرماتے یعنی دعائے مغفرت نہیں کرتے تھے اس کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان مرتن لہ اخر اللہ اگر ان کے لیے تم ستر بار بھی استغفار کرو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور منافق کی علامت کیا ہوتی بات کرے تو جھوٹ بولے خیانت کرے وعدہ توڑے لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے چینا چلانا شروع کر دے بدتمیزی اور بد اخلاقی کہ مہراج پہ, پہ, پہ پہنچا ہوا ہو اور اس سے بھی اسلام مقصود تھی نا کہ سب کو پتا چل جائے کہ دین کا وفادار بن کے جینا اور دین کے خلاف رہ کے جینا برابر نہیں ہے اب نماز جنازہ پڑھنا تو اس میں سب سے پہلی چیز صف بندی ہے یعنی صف بنا کے پڑھی جائے گی اور اسی طرح دوسری نمازوں کی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی بابزو اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے عبداللہ بن عمر جنازے کی نماز نہ پڑھتے جب تک بابزو نہ ہوتے اگر وزو نہ ہو تو پھر پانی بھی نہ ہو تو تیمم کر لے کر کے انسان جنازے میں شریک ہو جائے اور دیگر فرض نمازوں کی طرح یہ باجماعت ہی ادا کی جائے گی اس نماز میں صفوں کی تعداد تاک رکھی جائے گی ایک یا تین یا پانچ یا سات تین سفے بنانا افضل ہے اگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو تو تین سے زیادہ سفے بھی بنائی جا سکتی لیکن کم تعداد کی صورت میں ایک یا دو سفے بھی پھر کافی ہیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری تیسری صف میں تھا یعنی yani غائبانہ نماز جنازہ جو ہے اس میں بھی کیا تھا yani صفیں زیادہ تھیں کم از کم تین آدمیوں سے بھی جماعت ہو سکتی ہے yani اگر کوئی بھی نہیں تین ہی لوگ ہیں تو وہ بھی ایک آگے ہو جائے گا دو پیچھے ہو جائیں گے اس صورت میں عام نماز جنازہ کی طرح امام کے پہلو میں نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے ٹھیک عبداللہ بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طلحہ کا بیٹا امیر فوت ہوا تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چنانچہ ان کے گھر میں ہی عمیر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ابو طلحہ آپ کے پیچھے اور امر سلیم ابو طلحہ کے پیچھے ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو یہ ہوتا نا کہ جب دو مرد ہوں تو ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جنازہ میں پیچھے پیچھے کھڑے ہوں گے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تین صفح بن گئی نا یہاں بھی ایک امام کی ایک مقتدی کی اور ایک عورت نماز جنازہ سے قبل نہ آزان ہے نہ اقامت بہت سی میتوں پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے ہر جنازے پر علیحدہ نماز ادا کرنا بھی جائز ہے ایک ایک کا الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے نماز جنازہ کے لیے حاضری جتنی زیادہ وہ میت کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے رش کا آتا ان لوگوں پر جو ہرم میں ستائیسویں رات میں ختم قرآن کے وقت جنازے کے لیے آتے ہیں بعض لوگ عید کے دن اس دن بھی رش ہوتا ہے لیکن رمضان اور غیر رمضان تو پھر فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کے لیے مسلمان جماعت میں سے سو آدمی سفارش کریں ان کی سفارش قبول ہوگی یعنی جسے دعا کریں لیکن وہ سب توحید پر ہوں شرک نہ کرتے ہوں صحیح مسلم میں آتا ہے جو مسلمان وفات پا جائے اس کے جنازے میں چالیس ایسے آدمی شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کریں گے لیکن آج کتنے لوگ ڈھونڈے سے ملیں گے جو کلمہ بھی ٹھیک پڑتے ہوں تو خالی بھیڑ کافی نہیں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو آئے ہیں وہ ہیں کس قسم کے لوگ جنازوں میں شریک کون ہوا ہے کون جنازہ پڑ رہا ہے قرائب مولا ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عباس کے ایک بیٹے مقام قدیت یا اسفان میں وفات پا گئے تو انہوں نے فرمایا قرائب دیکھو اس کے لیے کتنے لوگ جمع ہوئے میں نکلا تو لوگ جمع ہو چکے تھے میں نے ان کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا تمہارے اندازے میں چالیس ہیں فرماتے ہیں جی ہاں ابن عباس نے کہا میت کو نکال لاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے پر چالیس ایسے آدمی شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرمائے گا پھر امامت صحابہ کرام اور تابعین جنازے کی نماز میں امامت کا حقدار اسی کو جانتے جس کو فرض نماز میں امامت کا حقدار سمجھتے یعنی عام نمازوں کی طرح ہی شرائط ہیں حسن بصری کہتے ہیں میں نے بہت سے صحابہ اور تابعین کو پایا وہ جنازے کی نماز میں امامت کا زیادہ حقدار اسی کو جانتے جسے فرض نماز میں امامت کا زیادہ حقدار سمجھتے امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت میت کے وسط کے مقابل کھڑا ہونا چاہیے اس سے پتہ چلتا کہ عورت کی میت ہے یا مرد کی نماز جنازہ اگر مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی وقت میں ہو تو مرد کی میت امام کے قریب اور عورت کی میت قبلہ کی طرف رکھی جائے گی یعنی آگے کی طرف سر کی کیونکہ وہ پھر قریب ہے نا؟ ملٹی پل تو اسی طرح لائن سے رکھتے چلے جائیں گے ابو غالب سے روایت ہے کہ سخت المربد ایک جگہ کا نام ہے میں وہاں تھا کہ ہمارے قریب سے ایک جنازہ گزرا جس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے لوگوں نے بتایا یہ عبداللہ اللہ بن عمر کا جنازہ ہے یہ سن کر میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو باریک چادر اڑے ہوئے تھا اور ایک چھوٹے گھوڑے پہ سوار تھا اس نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے اپنے سر پر کپڑے کا ایک لال ٹکڑا ڈال رکھا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ انس بن مالک. پس جنازہ جب رکھ دیا گیا تو انس کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی میں ان کے پیچھے اس طرح کڑا تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز ہائل نہ تھی یعنی آگے پیچھے بس وہ میت کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے چار تقبیرات کہیں وہ تکبیرات نہ تو بہت جلدی جلدی کہیں اور نہ بہت دیر دیر سے اس کے بعد وہ بیٹھنے لگے تو لوگوں نے کہا اے ابو حمزہ کونیت ہے یہ ایک انصاری عورت کا جنازہ ہے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیجیے پھر وہ اس کی میت کو ان کے قریب لے آئے جو ایک سبز رنگ کے تابوت میں تھی پس حضرت انس اس کی کمر کے مقابل کھڑے ہوئے یعنی پسلی کے طرف اور اسی طرح اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جس طرح مرد کی نماز پڑھائی تھی اس کے بعد وہ بیٹھ گئے علاب ان سیاد نے پوچھا اے ابو حمزہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جنازہ پڑھاتے تھے جس طرح آپ نے چار تک کے ساتھ جنازہ پڑھایا اور کیا آپ بھی مرد کے جنازے کی صورت میں اور آپ بھی اسی طرح نماز پڑھاتے تھے نافی سے روایت عبد اللہ بن عمر نے نو جنازوں کی نماز ایک ہی دفعہ پڑھائی تھی جس میں مرد میتوں کو امام کے قریب کیا گیا عورتوں کو قبلہ کی طرف اور ان سب کی ایک صف بنائی بہت سی میتوں کے ساتھ بچے کی میت بھی ہو تو نماز کے وقت اسے امام کے نزدیک ترین رکھا جائے گا ٹھیک ہے بچہ مرد اور عورت عام نمازوں میں کیا ہوتا ہے مرد بچے اور عورت حضرت علی کی دختر ام کلسوم سیدنا عمر فاروق کی زوجہ اور آپ کے ایک فرزند جنہیں زید کہا جاتا تھا ان کا جنازہ ایک ساتھ رکھا گیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے والے سعید بن ناراض تھے لوگوں میں ابن عمر ابو حرارا ابو سعید اور ابو قطعہ موجود تھے بچے کا جنازہ امام کے نزدیک تر رکھا گیا ایک شخص نے کہا میں نے اسے پسند نہ کیا تو میں نے ابن عباس ابو سعید اور ابو قطع کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے پوچھا یہ کیا انہوں نے کہا ایسا کرنا ہی سنت ہے یہ ٹھیک کیا گیا حیض یا نفاس والی عورت کی میت پر بھی نماز جنازہ اسی طرح پڑی جائے گی کیونکہ وہ خود تو نماز ہی پڑتی لیکن اگر حیض میں فوت ہو گئی ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہوئی ہے خون بہ رہا ہے تو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی ثمر بن جنوب بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کعب کی والدہ پر نماز جنازہ پڑھی جو نفاس کی حالت میں وفات پا گئی تھی اور آپ ان کے جنازے کے وسط میں کھڑے تھے یعنی درمیان میں کھڑے تھے اس نماز میں نہ رکو ہے نہ سجدہ بلکہ صرف قیام ہے اس نماز میں بھی آپس میں بات نہیں کرنی چاہیے نماز جنازہ سری طور پر آہستہ سے پڑھانا اور جہری طور پر پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے یعنی اونچا بھی پڑھ سکتا ہے امام اور دل میں بھی پڑھ سکتا ہے اس نماز میں چار پانچ اور نو تکبیروں تک پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے البتہ چار تکبیروں کی بات زیادہ قوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر سنی اور جو نماز جنازہ پڑھا ہے اس میں چار تکبیر پڑھی تکبیرات قدرے بلند آواز میں کہی جائیں گی تاکہ پچھلی صفح والے بھی سن لیں ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا یا صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا دونوں طرح درست ہے جب امام کہتا اللہ اخبار تو ہر دفعہ آپ اٹھا سکتے ہیں یا صرف پہلی دفعہ اٹھا دیا تو بھی ٹھیک ہے پہلی تکبیر کے بعد صورت الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملانا درست ہے جیسے آپ نماز عام پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی رقد میں کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کہ ویسے تو ہم سنا بھی پڑھتے ہیں جماز جنازہ میں وہ نہیں الفاظ سے شروع کرتے اور اس کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی ہے لیکن کھڑے کھڑے سب پڑھیں گے بیٹھیں گے نہیں تیسری کے بعد میت کی بخشش کی مصنون دعا ہے ابو ہرارا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو اس طرح انسان جب میت کے لیے دعا کرے نا تو یہ سوچ لے جی میں پڑھاؤں اور میرے لیے کوئی دعا کر رہا ہے اگر آپ اس اخلاص سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی آپ کے لیے پھر پورے اخلاص سے پڑھیں گے چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے یعنی پھر سلام پھیر لیا جاتا ہے ایک صحابی سے مربی ہے کہ نوازی جنازہ میں مسنون یہ ہے کہ امام پہلی تکبیر کہہ کر سری طور پر فاتحہ پڑھے پھر دروت پڑھے پھر تین تکبیروں میں جنازے کے لیے مخلصانہ دعا کرے اس دوران قرآن نہ پڑھے پھر دائیں طرح مڑ کر آہستہ سے سلام پھیر دے اور یہ بھی مسنون ہے کہ مقتدی بھی وہی کرے جو امام کر رہا ہے یعنی یہ دوسرا طریقہ بھی بتایا گیا کہ جس میں کیا ہے خاموشی سے سورت فاتح اور درو شریف اور پھر باقی جو دو تکبیروں کے بعد دعا اور سورت کا اضافہ نہیں ہے اس میں نماز جنازہ دو سلام کہہ کر ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے عام طور پر حرم میں جو نماز ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ صرف ایک سلام پھیرتے ہیں جبکہ دو بھی پڑھ سکتے ہیں سیدنا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیروں سے نماز جنازہ ادا فرمائی اور ایک سلام پھیرا اب آپ کہیں گے ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں ہمیں تو نہیں جنازہ پڑھنا ہوتا دو وجوہات کی بنا پر ایک تو یہ کہ اللہ کو حرم لے جائے اور وہاں آپ کسی کے جنازہ پڑھے اس صنعت میں شریک ہو سکے دوسرے یہ کہ کبھی کبھی عورتیں مسجد میں بھی جمع ہوتی ہیں عورتوں والے حصے میں اور مردوں والے حصے میں مرد ہوتے ہیں اور جنازہ مسجد میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اگر آپ ترابی پڑھ رہے فرض نماز پڑھ رہے تو وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اسپیشلی پڑھنے مت جائیں تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو لڑکوں کو بتائیں گے ان کو زبانی سمجھائیں گے تو ان کو جنازے کا شوق بھی آئے گا پڑھنے کا اور دعا بھی کریں گے اور طریقہ بھی آتا ہوگا تو جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے شرما کے پیچھے رہیں گے جمعے کے دن وہ ہمارے استاد کے جنازہ ریبانہ پڑھایا گیا تو نہیں آتا تھا لوگوں کو جنازہ پڑھنا تو اس میں یہ ہے کہ طریقہ آنا چاہیے اب انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو اچھی طرح آ جائے گا طریقہ اگر اس وقت کوئی تھکاوٹ نیند کی وجہ سے نہیں بھی سن رہے تھے قبلے کی طرح منہ کرنا ضروری ہے قبلہ رخ ہونا ضروری عام نمازوں کی طرح ہی ہے نا نماز جی ہاتھ باندھتے خواتین جو ہے وہ اگر کسی ایسی جگہ جہاں جنازہ پڑا جا رہا ہو تو فارغ بیٹھ کے باتیں نہ کریں بلکہ جنازے میں شریک ہو جائیں اور اگر نہیں گئے جنازے پر تو بھی میت کے لیے دعا کریں اللہ مخلی عاقب نیمن ہُقبا حسنا انی گھر میں رہتے ہیں لوگ وہ بیٹھ کے میت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں نماز جنازہ اور دفنانے کے اوقات مدرجہ سی اوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو نمبر دو جب اہم دوپہر ہو حتیٰ کے سورج ڈھلنے لگے یعنی زوال سے پہلے جب سورج غروب ہو رہا ہو یہاں تک کہ پوری طرح غروب ہو چکے تو زوال کے اوقات میں جنازہ نہیں پڑا جائے گا اور دفنایا نہیں جائے گا اخبا بامر سے روایت ہے تین اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا اپنی میتوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے اہم دوپہر کے وقت حتیٰ کے ڈھل جائے اور جب غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے دن کے اوقات میں دفنانا مستحب اور مجبوری میں رات کے وقت دفنانا ناجائز مجبوری کے بغیر رات کے وقت نہ دفنایا جائے ہاں مجبوری میں دفنایا جا سکتا ہے اجازت ہے یعنی دن اور رات کے فرق میں دن میں دفنانا مستحب پسندیدہ ہے لیکن رات میں دفنانا رخصت ہے اجازت ہے آپ کو آپ کر سکتے ہیں دو وقت ضرور مجبوری کیا ہو سکتی ہے مثلا کہ میت کا جسم صبح تک خراب ہو جائے گا یا جو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں وہ دور دور سے ہیں اور رات بھر نہیں بیٹھ سکتے یا کوئی اور اسی طرح کی مجبوری ہو سکتی کہ کہیں اور جنازہ ہو گیا اس سے نبٹ کے دوسرے تک جانا ہے اسی طرح ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ دن میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا رات کو کم ہوتے ہیں پھر پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں جنازہ پڑھنے پر نہیں جاتے ہوں اندھیرا بھی ہوتا ہے ڈرتے بھی ہیں قبرستان سے اس لیے بھی. بچے کی نماز جنازہ نابالغ بچے کی نماز جنازہ ہو, واجب نہیں جب بچہ زندہ پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنا مصنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے آپ نے نابالغ بچوں کی نماز جنازہ پڑھی بھی اور نہیں بھی پڑھی اسی طرح اس بچے کی بھی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے جس کی ولادت قبل از وقت ہو جائے پری مچور اس کے لیے شرط نہیں کہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو کئی بار آیا ہو بلکہ مردہ بھی ساخت ہوگا تب بھی اس کی نماز پڑھنی صحیح ہوگی بشرطے کے چار مہینے کے بعد ان چار مہینے ماں کے پیٹ میں گزارے ہوں کیونکہ اس کے بعد روح پڑتی ہے اور پھر وہ ایک انسانی شکل اختیار کرتا ہے مسلمان میت کے نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایا ہے لیکن اس حکم سے دو لوگ مستثنا ہے جن کی نماز جنازہ واجب نہیں ان میں سے ایک وہ بچہ جو بالغ نہ ہوا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی کیوں وہ چھوٹے تھے دودھ پیتے حضرت عائشہ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوگی جبکہ ان کی عمر اٹھارہ ماہ تھی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا تھا لیکن آپ نے دوسری طرف نابالغ کا جنازہ پڑھا بھی ہے حضرت کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کا بیٹا امیر فاتوا تو ابو طلحہ نے آپ کو بلا بھیجا آپ تشریف لائے گھر میں ہی عمیر کی نماز جنازہ پڑھا دی نہ تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ ناقص پیدا ہو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس کے ماں باپ کے لیے مفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی اب جنازے کی بھی کچھ بدعات ہے جنازے کو پھولوں سے یا قرآن آیات لکھی ہوئی چادروں سے سجا کے نکلنا کسی مخصوص رنگ کی کالی یا سبز چادری ڈالنا فوٹوگرافی کرنا اس وقت صدقہ خیرات کرنا گھر کے دروازے سے جنازہ نکالتے ہوئے قرآن پاک کا سایہ کرنا جیسے دلن کے اوپر کرتے جنازے کو لے جاتے ہوئے راستے میں کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا یا پڑھانے کے لیے صدا بلند کرنا کہ پڑھو جنازے کے ساتھ پھل مٹھائی خشک میوے وغیرہ لے جا کر قبر پر تقسیم کرنے کی رسم عورت کا اپنی عدت ختم کرنے کے لیے جنازے کے پیچھے خود قدم چلنا کئی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا عورت اگر نکلنا چاہتی عدت سے کرنا نہیں چاہتی تو کیا کرے چند قدم پیچھے چلے اور پھر واپس آ جائے تو اس کی ختم ہو جاتی اس سے کوئی عزت ختم نہیں ہوتی نماز وحشت ادا کرنا وہ کیا ہوتا ہے یہ بدت ہوتا ہے اس لیے شکر آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ ہے کہ جب میت کو دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں نا تو باقی لوگ جن میں خواتین کی اکثریت ہوتی ہے جو گھر پہ ہوتے ہیں وہ نماز وحشت پڑھتے ہیں ان کے پیچھے وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ دہشت پڑھ رہے ہیں. اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی یہ دو رکعت نماز مرنے والے کے لیے دوری، وحشت قبر کے طور پر ادا کی جاتی ہے کہ اس کی قبر کی دور ہو جائے اور عموماً گھر کی بڑی بوڑھیاں وغیرہ اس کا اہتمام کرتی سوال جی ان کا سوال یہ کہ سفارش گواہی اور دعا میں کیا فرق دعا کس سے کی جاتی ہے اللہ سے کسی کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے یہ ایک طرح سے سفارش ہوتی ہے لیکن دعا کو سفارش نہیں بولتے ہماری دعا کسی کے حق میں کیا ہے سفارش تو میں یشفا شفا تنہسن تک اللہ ہوں نصیبا اللہ اس کو بھی اس میں سے حصہ دیتا فرشتہ امین کہتا گواہی کیا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو آپ کسی دوسرے کے سامنے دہرائیں چاہے عدالت کے سامنے چاہے ویسے لوگوں کے پیچھے بیٹھے شہادت شاہدہ کا مطلب ہوتا مطلب ہے کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس چیز کو ریپیٹ کرنا اور سفارش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا کو کوئی کام رکا ہوا ہے اور دوسرا کر سکتا ہے تو اسے کرنے کے لیے مائل کرنا مثلا ایک شخص سامان اٹھا رہا ہے اٹھا نہیں پا رہا دوسرا فارغ بیٹھا ہے تو آپ اسے کہتے اٹھو اس کے ساتھ اٹھ رہا ہو تو آپ نے کیا کیا اس کے حق میں سفارش کی کہ دوسرا کس کی مدد کرے اسی طرح کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ تم سفارش کر دو کہ کام ہو جائے اگر کام جائز ہے تو سفارش کرنا باعث اجر ہے کام ناجائز ہے تو سفارش کرنا غلط ہے سفارش کر کے اس پہ معاوضہ لینا رشوت ہے دیکھیں اگر روٹین میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے رہے بیٹھ کے مثلا میری ساس کی ڈیتھ ہوئی تو میری جیب میں کوئی چھوٹا قرآن ہوتا تھا تو مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں کیوں پڑھ رہی ہوں سب لوگ باتیں کر رہے تھے اور میرا دل بہت تکلیف میں تھا تو کہتے نا ایسے موقع پر اللہ کا ذکر انسان کو فائدہ دیتا ہے تو میں نے اس لیے سے لے کے قرآن مجید تو ایک طرف بیٹھ گئی تو پڑھنا شروع کر اگلے دن کسی نے کہا کہ ان کی بہو کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بدت ہے تو میرے تو مائنڈ میں نہیں گیا تھا کہ میں ان کے لیے پڑھ رہی ہوں یا اس موقع کی مناسبت سے پڑھ رہی ہوں میں تو اپنی روٹین میں پڑھ رہی تھی کہ جہاں فارغ ہوں قرآن کھولو اور پڑھنا شروع کر دو اگر اس طرح آپ پڑھ رہے ہیں تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن اگر آپ اہتمام کے ساتھ صرف اسی وقت قرآن کھول رہے ہیں. سارا سال آپ پڑھتے ہی نہیں یہ کسی وقت میں نہیں پڑھتے اور صرف اس لیے پڑھ رہے کیونکہ میت رکھی ہوئی ہے تو یہ درست نہیں ٹھیک ہے اس وقت میت کو دفنانے اور غسل دینے اور کفن پہنانے کی تیاری کرنی چاہیے اس وقت میت کو رکھ نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ یہ کہ رات ہو تو سب آرام سے سو جائیں صبح اٹھ کے پھر تیار کر کے اس کو رخصت کریں اور اس کے بعد بیٹھے ایک دوسرے سے بات چیت کرے اچھی گواہیاں دیں اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں کام کریں دفتروں سے چھٹی لے کے لوگوں کے کام متاثر کر کے پڑھائی چھوڑ کے لوگوں کے گھروں میں بیٹھے رہنا کھانے پکانا ابھی آگے آئے گی تعزیت کی رسمیں اس میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی اس موضوع پہ وہاں زیادہ ڈیٹیل ہوگی استاذہ یہ ایک چیز ہے جو چاہے انسان بیمار ہو دت سے پہلے اس وقت سے سٹارٹ ہوتی ہے سوریہ یاسین پڑھنا اور یہ میں نے اپنی فیملی میں بہت زیادہ دیکھا تو میں بہت زیادہ اینشیس تھی سریاسن کی تفسیر پڑھنے کے لیے تو جب ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تو شروع کی آیات میں ہی آیا و نقط وہ ماں قدم مواصہ پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ جو انسان زندہ ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ڈیڈ لکھ رہا ہے نا ایک مردہ انسان مر گیا اس کی تو کوئی ظاہرہ اللہ تعالیٰ کچھ لکھیں گے نہیں کتاب ہی بند ہو گئی اور دوسری چیز آگے جو ایک آیت آئی بالکل ایکزیکٹ وہ یہ تھی لن زیرام کا نافری تو میں نے پھر اپنی فیملی سے شیئر کیا اور کے بعد یہ چیز اتنی قرآن کم ہوئی is amazing, نے اس کو بند کیا ہوا نا. نبی صلی اللہ علیہ پڑی آپ میں سے, مجھ سے تو میں ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ بات دہراتی تھی نا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے ہم قرآن نہیں کھولتے اور خصوصاً گھروں میں نہیں اور دلیل کے طور پر نہیں لاتے کیونکہ ہماری باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں اللہ کی بات کے آگے لیکن اس کو اتنے خوبصورت انداز میں بتائیے کہ لوگ قرآن کا نہ انکار کر دیں کہیں اس دن نہیں کریں پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں اس وقت تو بہت لڑائی شروع ہو جائے گی اس وقت اب صبر کریں کیونکہ یہ آپ کو بھگتنا ہے اپنی اس غلطی کا انجام جو آپ نے پہلے کی ہے سی نہ بتانے کی یس اب آپ کو فکر لگی ہے کہ یہ کر رہے ہیں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ نہیں کرنا جب وہ شروع کر چکے تو پھر آپ بتا رہے ہیں تو پھر اب تو بتانے کا وقت نہیں ہے اب تو ذرا آپ اور صبر کریں تھوڑا سا اور پھر بتائیں ہم نے اپنی زندگی میں نہ بتایا تو ہو سکتا ہے ہماری موت پہ بھی ایسے ہی لوگ اکٹھے ہو جائیں خدا تو اس لیے بہتر ہے کہ اس میں بھی دیر نہ کریں حکمت سے مناسب موقع اگر اسی وقت مناسب موقع تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں آپ اعلان کر سکتے ہیں جی اب اس وقت آپ سب تشریف لے جا سکتے ہیں گھروں کو مرجے ہو فرج ہو جی میت کی کی دعا دے دیں وہ پڑھے جی انہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تھا اس لیے میں نہیں پڑھ سکتی سمپل سچی بات کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کہ میں اس لیے نہیں کرتی کہ میرے پاس دلیل ہی کوئی نہیں میں کیا کروں آ مجھے دلیل لا دیں تو میں کروں گا آپ کی مجبوری ہے تو میری بھی ہے جی سوال ان کا یہ کہ آپ نے کہا کہ نابالغ بچے کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے ٹھیک ہے واجب نہیں ہے کہاں سے لیتے علما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی تھی جو آپ کے نابالغ بچے تھے اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے قبیلہ انصار کے ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھی تھی ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپشن ہے اچھا اس کے لیے کوئی درس دے سکتے ہیں اجتماعی دعا ہو سکتی ہے تو اس طرح کے سوال تو کوئی چیز مجھے دلیل ہی نہیں مل رہی تھی کہ صحابہ کرام انتہائی پریکٹیکل لوگ تھے عمل والے وہ ایسے بیٹھے تھوڑے رہتے تھے سارا دن اتنا وقت ان کے پاس کہاں تھا اس وقت مجھے لگا نا کہ یہ جو ہم نے ایک چیز غلط کی ہے نا کہ اتنا لمبا میت کو رکھنا اس سے بہت بہت اور چیزیں خرابیاں چل پڑی ایک نافرمانی سے کئی نافرمانیاں ہوتی جی دیکھیے میں یہ پھر آپ سوچئے کیا ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدعات کے خاتمے یا حرام یا شرک یا گناہوں کے ختم کرنے کے لیے کی تھی؟ ہم کر رہے جب ہم پہلا کام نہیں کر رہے تو ہم دوسرا کیسے کریں گے پھر تو رسم دنیا نبھانے کے لیے جانا ہی پڑے گا پہلے پہلا کام کریں مثلا ایک امام مسجد جو ہے وہ اس موقع پر کیا کر رہا ہے وہی وہ رول پلے کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے یا نہ پڑھانے کا کیا تو اب امام کی حیثیت کیا ہے اگر وہ ایک امام کہے گا میں نے نہیں پڑھانا تو اس کے بائی کارٹ کر کے دوسرے کے پاس چلے جائیں گے یعنی ان احادیث کا مطلب یہ یعنی ان کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا کہ نمبر ایک کہ یہ گناہ بہت سخت ہے کہ جس سے انسان دعائے بخشش سے محروم ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام کا فرض بنتا ہے یہ مقتدیوں کے لیے حکم نہیں بتایا جا رہا یہ امام کے لیے حکم بتایا جا رہا ہے کہ امام کا فرض بنتا ہے کہ وہ امر بالمعروف نہیں ہے منکر کرے لوگوں کے حالات کی خبر رکھے جو برائیاں کرنے والے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ شخص غلط تھا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا تاکہ جو سامنے بیٹھے نا وہ توبہ کرتے ہوئے جائیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا یہ ایک سبق سکھانے کے لیے تھا یہ نہیں کہ کوئی یہاں قانونی اور فکی حکم دے دیا گیا ہے سارے معاشرے کو کر کے گھر بیٹھ جا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے مقصد یہ روح کو پیچھے چھوڑ کے صرف ظاہری حکم کو لے لیا جاتا ہے ظاہری حکم نہیں ہے مرادیاں شابش ویری گڈ بارک اللہ کی یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں پڑھائی تھی لیکن صحابہ کو کیا کہا تھا اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو ان کو پڑھنے کے لیے کہہ دیا تو امام تو پڑے گی یہاں کیا دیکھا جائے گا امام کا رول کیا ہے ٹھیک ہے رات کو ڈیتھ ہوئی ہے اگر میت کی حالت ایسی نہیں کہ وہ جیسے آپ دیکھیں اس دن بھی وہ بتایا تھا ایسی نہیں تو صبح تک ویٹ کریں اور سورج نکلنے دیں سورج نکلنے میں بھی نہیں کرنا اور اگر میت کی حالت اتنی خراب ہے کہ صبح تک رکھنا نقصان دہ ہے اس کے لیے یا دوسروں کے لیے بھی تو پھر رات کو دفنایا جا سکتا یعنی رات کو دفنانے کا جواز موجود ہے اگرچہ پسندیدہ نہیں دن کا دفنانا پسندیدہ ٹھیک ہے थी? یعنی دو اگر آپشن چوائس ہو تو کیا کرنا چاہیے حرام حلال کی بات نہیں ہے شہید کو نہیں دیا جاتا اور وہ اس شہید کی بات ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہو ٹھیک ہے نا اور ایک امام کے پیچھے شہید ہوا ہو یعنی کہ خود سے خود ہی ہم ایک کانسیپٹ بنا لیں شہید ہونے کا اور پھر لیکن جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہوا یا چھت گرنے سے یا کچھ اور تو ان کے تو جنازے پڑے جائیں گے ٹھیک ہے نا ان کا وہ مقام نہیں ہے جو میدان جنگ میں شہید ہونے والوں کا سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام